كتاب المكاتب وإذا كاتب المولى عبده او أمته على مال شرطه عليه وقبل العبد ذلك العقد صار مكاتبا ويجوز أن يشترس المال حالا ويجوز مؤجلا ومنجما فیرا مکاتب نیا مکاتب وہ غلام کی جس کے آخری کتابت کر لے اور عقد کتابت کسے کہتے ہیں یہ آپ کے حاشیے میں تعریف دی ہوئی ہے الکتابت اور <تصفيق> کتابت کسے کہتے ہیں بھائی دیکھیے مقاتب وہ غلام ہے جسے آقا نے کہہ دیا کہ اگر تم اتنا مال لے آؤ تو تم آزاد ہو اور غلام نے اسے قبول کر لیا تو ان دونوں کے درمیان یہ جو عقد ہوا یہ عقد کتابت کہلاتا ہے اور یہ غلام اب مقاتب بن گیا بھائی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مقاتب جو ہے وہ آزاد آدمی کی طرح ہوتا ہے اسے تصرفات کی اجازت ہوتی ہے وہ جائے گا پیسے کمائے گا اور لا کر پیسے آقا کو ادا کر کے اپنے آپ کو آزاد کروائے گا بھائی اب آقا اس سے خدمت نہیں لے سکتا بھائی بلکہ اب یہ کیا کرے گا پیسے کمائے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا اگر باندھی ہے تو آقا اس کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا تو دیکھو یہ غلام جو ہے یہ مقاتب ہے اور کس کی طرح ہے یہ آزاد آدمی کی طرح تو اب یہ اس پر آقا کا قبضہ نہ رہا یہ آقا کے قبضے سے نکل گیا البتہ ہے اب بھی اسی کا مملو لیکن قبضہ اس کا نہیں ہے تو قبضہ فی الحال ختم ہوا اور اس کی ذات بات بار انجام کے آزاد ہوگی مل کب ختم ہوگی جب وہ ادائیگی کر دے گا مملوک ہے غلام ابھی بھی ہے آقا کا لیکن قبضہ نہیں آقا اسے سے خدمت وغیرہ نہیں لے سکتا تو کتابت وہ عقد ہے جس کے اندر مملوک سے قبضہ فی الحال ختم ہو جاتا ہے آقا اس سے خدمت نہیں لے سکتا اور, اور ملکیت جو ہے اسے کب ختم ہوگی بار انجام کے کہ بل آخر جب وہ ساری ادائیگی کر دے گا تو اب اس پر سے ملکیت بھی ختم ہوئی اب وہ مملوک نہ رہے گا جب ساری ادائیگی کر دے گا کیا ہو جائے گا آزاد تو یہی بات بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں الکتابت و تحریر الملوکی فی الحال کتابت وہ مملوق کو آزاد کرنا ہے یدن بعت بار قبضے کے فی الحال قبضے کے اعتبار سے یہ فی الحال ہی آزاد ہے ورقبتن رقبت فلم رقبہ اور ذات کے اعتبار سے فلم آل انجام کار کے اعتبار سے معال کہتے ہیں انجام کو بھائی تو قبضے کے اعتبار سے یہ فی الحال آزاد ہوا آقا کا قبضہ نہیں اس سے خدمت نہیں لے سکتا اور ذات کے اعتبار سے کب آزاد ہوگا انجام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آزاد ہوگا بھائی جب وہ کیا کر دے گا سارا بدلے کتابت ادا کر دے گا تو یہ اگر لیکن اگر یہ اپنے آپ کو عاجز قرار دے دیتا ہے مثلاً اسے آقا نے کہا تھا بھائی پانچ لاکھ روپے دو سال کے اندر کما کر لاؤ گے یہ غلام گیا محنت شروع کر دی لیکن دو چار چھ مہینے آٹھ مہینے دس مہینے گزرے یا سال گزرا بھائی کچھ بھی نہیں جمع ہوا اس سے اندازہ ہو گیا کہ نہیں بھائی میں تو اتنا مال کبھی بھی جمع نہیں کر سکتا اس نے آقا کو آ کر کہہ دیے کہ میں عاجز آ گیا ہوں اتنے پیسے میں جمع نہیں کر سکتا تو آقا اور یہ رضامند ہوئے عقد کتابت مولانا خود بخود ختم ہو جائے گا اب یہ پھر عام غلام کی طرح بن گیا اور اب پھر اس سے آقا کیا کر سکتا ہے خدمت وغیرہ لے سکتا ہے تو یہ اصطلاحی تعریف تھی مولانا کہتے ہیں الکتاب تو تحریر الملو پر نظر ہے آپ کی بھائی الکتاب تو تحریر الملوکی ید کتابت جو ہے وہ آزاد کرنا ہے اپنے مملوک کو یدن بعتبار قبضے کے فی الحال و رقبط فی المعال اور ذات کے اعتبار سے انجام کار میں وہ شر کہتے ہیں یہ شریعت میں ہے یعنی یہ شریع تعریف ہے وہ فی اور لغت کے اندر یعنی عربی زبان کے اندر مدار و حاد اللفظ علی الجمعی اس لفظ کا مدار جمع پر ہے یعنی اس کے معنی جمع کرنے کے ہیں جمع کا معنی اس میں پایا جاتا ہے اسی سے کتاب کو بھی کتاب کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی جمع کرنے والا معنی ہے مختلف مضامین اس میں جمع کے ہوتے ہیں اسی لیے کتاب کو کتاب کہتے ہیں بھائی وَإِذَا اور جب مکاتب بنایا آخا نے اپنی باندھی کو الا مالن مال آیا نکیرا کے بعد شرط فیل آیا میں نے آپ کو بتایا نکیرا کے بعد فیل آیا تو وہ عموماً اس کے لیے کیا بنے گا صفت بنے گا اور موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں موصوف سے پہلے ایسا کا لاتے ہیں تو مکاتب بنایا آقا نے اپنے غلام کو یا اپنی باندھی کو الا مال ایسے مال پر شراتا ہی جس کی شرط لگائی ہے آقا نے اس پر کہ اس مال کی شرط لگائی آقا نے اس پر وہ قبیل ابدال اور غلام نے بھی قبول کر لیا اس عقد کو سارا مکاتب تو وہ کیا بن جائے گا مکاتب بن جائے گا تو غلام کا قبول کرنا بھی ضروری ہوا سمجھ میں کیونکہ غلام نے پیسے ادا کرنے ہیں تو گویا اپنے اوپر وہ ایک دین کو لازم کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس کو کیا کرے قبول بھی کرے گا تو پھر اس پر یہ لازم ہوگا ویسے تو بغیر قبول کیے اس پر دین لازم نہیں بن تو سارا مکاتبن تو وہ مکاتب ہو جائے گا وہ اجودوشتری تل مالا یوں پڑھ لیں یا مجبور پڑھ لیں وجود اینشترا تل مال وال اجل و من اگر معروف پڑے وہ اور جائز ہے تل مالا کہ شرط لگائے آقا مال کی حالن فی الحال فوری ادائیگی اور اگر مجبور پڑھے وہی تل مالو اور جائز ہے کہ شرط لگائی جائے مال کی حالن فی الحال جنہیں آخا کہ اب بھی مجھے پیسے لا کر دو اتنے تو تم آزاد ہو سمجھ میں آیا فی الحال آپ کہیں گے ابھی کہاں سے لا کر دے گا بھائی ممکن ہے کسی سے قرض لے لے سمجھ میں آیا کسی سے قرض لے لے کوئی ہیبا کر دے کوئی سے پہ کر دے یا کچھ کر دے کوئی سر سمجھ تو جائز ایوش تارا تل جائز ہے کہ شرط لگائی جائے مال کی حالا فی الحال یعنی فوری ادائیگی کی اجلن اور یہ بھی جائز ہے کہ اجل کے ساتھ ہو یعنی مدت کے ساتھ ہو مثلا میں نے مثال ذکر کی آقا نے کہا دو سال میں پانچ لاکھ روپے لے آؤ دیکھو اجل ہے مدت ہے بیچ میں بھائی وہ اور منجم کا معنی ہے تھوڑا تھوڑا یعنی قسط وار اور قسط جائز ہے قسط وار بھی مال کی شرط لگائی جائے قسط ہے مثلا آقا نے اسے کہا بھائی کہ تم ایک سال تک ہر مہینے مجھے سو درہم ادا کرو گے تو تم کیا ہو آزاد ہو غلام نے کہا مجھے قبول ہے تو یہ غلام اب مکاطب بن گیا اور ہر مہینے کتنی ادائیگی ضروری ہے اس پر سو درہم کی اور بارہ مہینے تک جب یہ ادائیگی کر ادائیگی یہ بارہ مہینے تک کر دے گا تو یہ آزاد ہو جائے گا تو تینوں صورتیں صحیح ہیں نہ فی الحال مال کی شرط لگانا یہ بھی صحیح کہ فی الحال لاؤ مدت کے ساتھ تعین کرے دو سال کے اندر اندر کیا کرو دو سال تک دے دو اور قسط وار بھی صحیح ہے وہ جزو کتابت العبیر ادا کانہ شراء اولبین اور جائز ہے نابالغ غلام کی کتابت بھی اضاکان شراء اول بیا جب وہ سمجھتا ہو بیا شراء کو خرید و فروخت کو سمجھنے والا ہو ہے نابالغ لیکن اتنا سمجھدار ہے کہ بیا شرا کو سمجھتا ہے اس ساتھ اپنے کتابت بھی صحیح ہے بھائی جرحم کر وَإِذَا دل کتابت خرا جل مکاتبل مولا اور جب صحیح ہو جائے کتابت یعنی منعقد ہو جائے کتابت صحیح طرح خراج بہ دل مولا تو نکل گیا مکاتب آقا کے قبضے سے غلام یا خرج میں ہی اور اس کی ملکیت سے نہیں نکلا ہے اب بھی اس کا غلام لیکن قبضہ ختم اب آقا اس خدمات نہیں لے سکتا فو ہاں بھائی اب یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کون کون سے کام اب مکاتب کے لیے جائز ہیں کیا کیا وہ کر سکتا ہے کون سے تصرفات کر سکتا ہے اور کون سے تصرفات نہیں کر سکتا یاد رکھیے مخاطب نے پیسے لا کر اپنے آپ کو آزاد کروانا ہے لہذا وہ تمام عاقد جن میں اس کو مالی فائدہ ہوتا ہے وہ جائز ہوں گے جن جن کے ذریعے وہ مقصود تک پہنچ سکے پیسے اکٹھے کر سکے آقا کو ادا کر سکے باقی تصرفات کی اسے اجازت نہیں ہوگی دیکھیے بیان کرتے جائیں گے آگے کن کن چیزوں کی اجازت ہے اور کن کن نہیں کہتے ہیں فیجوز الاحول بے او شعرا او سفر اور جائز ہے مکاتب کے لیے بیچنا بھی اور خریدنا بھی اور سفر کرنا بھی بھئی خرید و فروخت تو ضروری ہے تجارت کرے گا کچھ چیزیں خریدے گا پھر ان کو بیچے گا پیسے کمائے گا یہ مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے سفر کی بھی اسی اجازت ہے اس لیے کہ تجارت میں بعضوں سفر کی بھی ضرورت پڑتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے بھئی کوئی چیز لینے یا بیچنے اس کی بھی اجازت ہے ولاد اور جائز نہیں ہے اس کے لیے نکاح کرنا ہاں نکاح کرنا شادی کرنا اس کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ یہ مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ بلکہ نکاح کرے گا پھر تو عورت کے بیوی بچوں کے نان نفقے کے خرچے اور مہر وغیرہ کی ادائیگی کے چکر میں پڑے گا پھر مقصود تک پہنچنا اور مشکل ہو جائے گا لہذا اسے نکاح کی اجازت نہیں ہے الا عین بنا له مگر یہ کہ اسے آقا اجازت دے دے آقا نے خود اجازت دے دی بھائی تو مانع تھا آقا کے حق کی وجہ سے آقا نے وہ مانع دور کر دیا خود اجازت دے دی تو اب کیا کر سکتا ہے نکاح وغیرہ کر سکتا ہے ولا يهو ولا يتصدق الا بالشيء اليسير اور ہبا نہیں کر سکتا بھائی کسی کو توحفے کے طور پر کوئی چیز نہیں دے سکتا یا غلام کیونکہ اس کے ذریعے مال آئے گا یا جائے گا بھائی اس کے ذریعے تو جائے گا بھائی جب ہبا کرے گا ولا یا تو سدق اب صدقہ بھی نہیں کر سکتا بھائی صدقہ بھی کرے گا تو مال کیا ہوگا اس کے ہاتھ سے جائے گا اللہ بشیر مگر تھوڑی سی چیز تھوڑی سی چیز ہبا کرنا چاہے کسی کو ہبا کر سکتا ہے تھوڑی سی چیز صدقہ کرنا چاہے تو صدقہ کر سکتا ہے ولا اور کفالت بھی نہیں قبول کر سکتا ہے. یعنی کفیل بھی نہیں بن سکتا بھائی کسی کا زامین بننا بھائی زمین پر تو مال آتا ہے اگر اصیل ادائیگی نہ کرے تو پھر کس سے مال وصول کیا جاتا ہے کفیل سے تو لہذا کفیل تو اس میں تو بھی مال جائے گا بھائی کسی نہیں کر سکتا بھائی وُلِدَ وَلَدٌ مکاتب کا پہلے سے کوئی بچہ ہو جب آقا نے آخر کتابت کیا تو اس کا ایک بچہ پہلے ہی تھا وہ عقد کتابت میں داخل نہیں ہے کیونکہ وہ بچہ تو الگ موجود ہے اور آقا نے عقد کتابت صرف اس غلام سے کیا ہے اس کے بچے کو ساتھ ہر نہیں ملایا لیکن اس کے عقد کتابت کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ اسی کے عقد کتابت میں داخل ہو جائے گا بھائی کیا ہوگا اس لیے کہ یہ آپ کتابت کر چکا ہے تو گویا بچہ اسی سے جدا ہوا ہے تو وہ اختی کتابت میں پہلے سے گویا کے داخل تھا جب کتابت کی تو بچے کا اس سے جدا نہیں ہوا اور جب بعد میں جدا بھی ہوا تو کتابت تو اس کے ساتھ ہو چکی تھی اور اس کے زیون میں کس کے ساتھ بھی گویا ہو چکی ہے اس کے بچے کے ساتھ بھی ہو چکی ہے جو اس سے جدا ہوا تو داخل ہو گیا بھائی تو صورت ہے مسئلہ یہ کہتے ہیں بھائی ایک مکاتب تھا آقا نے کیا اس اس کے ساتھ یہ گیا اس نے تجارت شروع کی مال اکٹھا کرتا جا رہا ہے اس مال کے ذریعے اس نے باندی خرید لی باندی خرید کر اس کے ساتھ اس نے صحبت کر لی اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا پھر مکاتب نے کہہ دیا یہ بچہ میرا ہے یہ بچہ میرا ہے تو یہ بچہ کیا ہے اس کی کتابت میں داخل ہو جائے گا جب یہ پیسے اپنے, اپنے ادا کر دے گا بچہ بھی ساتھ ہی اس کا کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا لیکن اگر یہ خود آجیز آیا اور پہلے کی طرح پھر غلام بن گیا تو بچہ بھی اس کی طرح کیا بن جائے گا غلام بن جائے گا تو کہتے ہیں اگر جنم دیا گیا اس کے لیے بچے کو مین ام بس اگر پیدا ہوا پیدا ہوا کوئی بچہ مہو اس کی باندی سے مین آم اتن لہو نکیرا کے بعد اما نکیرا ہے لہو جار مجرور ہے نکیرا کے بعد فیل آئے تو اس کے لیے کیا بنتا ہے صفت اسی طرح نکیرا کے بعد جار مجرور آئے تو وہ بھی بعض اوقات اس کے لیے صفت بنتا ہے یہ بھی یہاں پر اما کے لیے لہو کیا بنے گا صفت اور موسوم صفت کا ترجمہ وہی ضابطہ لگانا موسو سے پہلے کیا لائیں گے ایسا آپ دیکھو من آما لہو ایسی باندی سے لہو جو اس کی ہے یعنی اس کی اپنی ہے تو اس کی اپنی باندی سے اگر اس کا کوئی بچہ پیدا ہوا داخلافی کتابتی ہی تو بچہ بھی کیا ہوگا اس کی کتابت میں داخل ہو جائے گا وقان حکم ہوم اسلحک ابھی ہی اور اس بچے کا حکم بھی اس کے باپ کے حکم کی طرح ہوگا یعنی جب باپ ادائیگی کر دے گا جب باپ آزاد ہوگا بچہ بھی کیا ہوگا آزاد و بہ لہو اور بچے کی کمائی اس مقاتب کے لیے ہوگی کیونکہ اس کا کی بچہ ہے تو کمائی کا بھی یہی مالک ہوگا جو بچہ بچہ مسا بڑا ہو گیا وہ کما رہا ہے اور لا رہا ہے تو وہ اسی مقاتب کا ہوگا اس کے ذریعے وہ ادائیگی کرے گا فَإن جل مولا آپ دہمین آماتی سم کا تباہم صورت مسئلہ یہ ایک آدمی تھا اس نے اپنے غلام کا نکاح کروا دیا اپنی ہی باندی سے بھائی آپ جانتے ہیں غلام اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتا آقا اجازت دے گا تو کر سکتا ہے یا آقا کروائے گا تو نکاح ہوگا اب آقا نے اپنے اس غلام کا نکاح اپنی ہی ایک باندی سے کر دیا غلام بھی اس کا باندی بھی اس کی پھر یہ دونوں جو میاں بیوی ہیں ان دونوں کو آقا نے مکاتب بنا دیا تو دونوں مکاتب ہو جائیں گے مرانا کیا ہو جائیں گے آپ ان دونوں نے دونوں سے بچہ پیدا ہوا تو یاد رکھیے یہ بچہ اپنی ماں کی کتابت میں داخل ہو جائے گا کیونکہ آپ نے پڑھا ہے بچہ آزادی اور غلامی میں ماں کے تابع ہوتا ہے اگر ماں آزاد ہو تو بچہ بھی آزاد شمار ہوتا ہے اگر ماں باندی ہو تو بچہ بھی غلام شمار ہوتا ہے لہٰذا یہاں ماں اس کی مکاتبہ ہے تو بچہ بھی اسی کے کتابت میں داخل ہوا وہ بھی کیا بن گیا مکاتب بن گیا اور اب جو بچہ کمائے گا مثلا بڑا ہو گیا عقد کتابت کئی سالوں کا تھا بھائی اور بچہ بڑا ہو گیا اب وہ کمانے لگ پڑا تو وہ کمائی کے حق کس کا ہے کہتے ہیں بھائی بچہ جب ماں کے کتابت میں داخل ہے تو ماں ہی اس کی کمائی کی زیادہ حقدار ہے لہذا اس کی کمائی کسے دی جائے گی اس کی ماں کو تو کہتے ہیں عَبْدَهُ مِنْ عَمَتِهِ اگر نکاح کروا دیا آقا نے اپنے غلام کا اپنی باندی سے ماں پھر دونوں کو مکاتب بنا دیا فولا دت مین والدت میندن جنم دیا اس آه آه غلام سے باندی نے دخلا کی کتابتی ہا تو وہ بچہ داخل ہو جائے گا اس باندی کی کتابت میں یعنی اپنی ماں کی کتاب کتابت میں داخل ہو جائے گا وہ کان قسب اور اس بچے کی کمائی لہا اس باندی کے لیے یعنی اس کی اپنی ماں کے لیے ہوگی ان وط المرو ان جناجنا صورت مسئلہ یہ آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ مکاتب قبضے کے اعتبار سے آزاد ہوتا ہے آکا اسے خدمت نہیں لے سکتا اگر باندی ہے مکاتبہ ہے تو آقا اس سے صحبت بھی نہیں کر سکتا تو ایک شخص نے اپنی باندی کو مکاتبہ بنا دیا اور پھر بعد میں اس سے صحبت کر لی کیا کر لی صحبت کر لی بھائی وہ آدمی کہتا ہے بھائی میں تو سمجھا تھا میری ملکیت چونکہ باقی ہے میرے لیے ابھی بھی صحبت جائز ہے وہ شخص کیا کہتا ہے میری بھائی ملکیت ابھی بھی ہے یا نہیں اس کی ملکیت تو ہے تو کہتے ہیں میسنجر سمجھا چونکہ میری ملکیت باقی ہے اس لیے میرے لیے صحبت بھی جائز ہے اس لیے میں نے صحبت کر لی یہ تو یاد رکھیے اور یہ وسیع بھی شبہ ہوئی شبے کی وجہ سے کیا کر لی گئی وہ صحبت کا کر... اسے شبہ تھا کہ شاید صحبت جائز ہے مانا نام کیونکہ کتابت سے پہلے صحبت جائز تھی لیکن اب تو جائز نہیں تھی لیکن اس نے اس شبے میں صحبت کر لی تو آ... اور آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ صحبت جو شبہ کی وجہ سے کی جائے اس میں کیا دینا پڑتا ہے رو دینا پڑتا ہے وسیع بھی شبہ کی وجہ سے جو مہر آتا ہے جو مال آتا ہے وہ رو کہلاتا ہے تو یہاں بھی رو دینا پڑے گا اور روکر کتنا ہوتا ہے آزاد عورت میں ماہر مثل اور باندی کے اندر اس کی قیمت کا دسواں حصہ یعنی اوشر آئے گا بشرطے کہ ایک کنواری ہو باقیرہ ہو اور اگر سیبہ ہو تو پھر دسواں حصہ نہیں آئے گا بلکہ نصف اوشر آئے گا یعنی بیسواں حصہ بھائی تو یہاں پر بھی چونکہ کیونکہ بھی شبہ ہوئی تو آخا کو رقر دینا پڑے گا اسی باندھی کو اب کیا دے گا اسے رقر دے گا وہ اس پر لازمی ہے کہتے ہیں وہ وقی الما مکاتبتا ہوں اور اگر صحبت کر لی آقا نے اپنی مقاتبہ کے ساتھ لذیم تو لازم ہوگا آقا پر اوخار و این جنا الحا ادیحا لذمت ہل جنات اور اگر آقا نے جنایت کی اس باندھی پر یا اس کے بچے پر بھائی جنایت کسے کہتے تھے آغذ میں وغیرہ میں جو جرم کیا جائے مثلا ہاتھ وغیرہ کاٹ دیا تو وہاں آپ جانتے ہیں بھائی دیت اور عرش وغیرہ دینا پڑتا ہے زمان دینا پڑتا ہے تو وہ اگر اس نے اس بچے یا اس کی ماں جو ہے باندھی ان پر جناد کی کہ ان کو جسمانی نقصان پہنچایا تو اس قورت میں اس پر زمان بھی لازم ہوگا اسے زمان دینا پڑے گا بھائی اور اگر اس نے ان کا مال تلف کر دیا مالی نقصان پہنچایا تو مالی نقصان بھی پورا کرنا پڑے گا کیونکہ مکاتب اپنی ذات اور مال کے اعتبار سے گویا کہ کس کی طرح ہے آج اجنبی کی طرح ہے تو کہتے ہیں وہ انجنا علیہ او و ددیحہ اور اگر آسانی جنایت کی بھائی علیحا اس باندھی پر اولا و لدیحہ یا اس کے اولاد پر لازمت گل جنات تو, تو آقا پر جنایت لازم ہوگی وہ انفا مال اللہ اور اگر آقا نے طلب کر دیا مال اللہ ایسا مال جو اس باندی کا ہے غریمہ ہو تو اس کا ضامن ہوگا اس مال کا ضامن ہوگا غریم اگرموں کا معنی ضامن ہونا ذمہ دار ہونا کسی چیز کا تو اس مال کا ذمہ دار ہوگا وہی زر مکاتب اباہ ابھی بنا داخلا فی کتابتی اور جب خریدا مقاتب نے اباہ اپنے باپ کو اپنے والد کو ابھی بنا یا اپنے بیٹے کو داخلہ فی کتابتی تو وہ بھی داخل ہو جائیں گے اس کی کتابت میں بھائی مقاتب ہے مقاتب اس کی تجارت کر رہا ہے مال کا مار ہے اب اس نے غلاموں کو بھی اس کی بھی خرید و فروخت شروع کر دی اور اسی دوران اس نے اپنے والد کو خرید لیا جو کسی وہ بھی غلام تھا یا اپنے بیٹے کو خرید لیا وہ بھی کیا تھا غلام تھا کہتے ہیں وہ بھی اس کے آخری کتابت میں داخل ہو جائیں گے یعنی جب یہ ادائیگی کر کے آزاد ہوگا تو ساتھ ہی وہ بھی کیا ہو جائیں گے آزاد اور اگر یہ حزیز آ گیا تو جیسے یہ آم غلام بن جائے گا وہ بھی اس کی طرح اپنے اس کے آقا کے عام غلام بن جائیں گے سورج سمجھ میں آ گئی بھائی بھائی وجہ یہ بھائی یہ کیوں اس کی اگری کی میں داخل ہوں گے وجہ یہ کہ حدیث میں آیا ہے بھائی اس سے پہلے ایک ضابطہ یاد رکھیں کہ مکاطب جو ہے وہ اہل اصاف تو نہیں اہل کتابت ہے یعنی مکاطب کسی کو آزاد تو نہیں کر سکتا البتہ دوسرے کو مکاتب بنا سکتا ہے یہ ضابطہ یاد رکھیے بھائی اہم ضابطہ ہے مکاطب اہل اصاف تو نہیں البتہ اہل کتابت ضرور ہے جلدی جلدی لکھئے بھائی مقاطب اہل اوتاف تو نہیں البتہ اہل کتابت ضرور ہے ترجمہ سمجھ میں آیا یعنی مکاطب آزاد کر دینے کا حل نہیں ہے کسی غلام کو یا اپنی کسی باندھی کو وہ آزاد کرنا چاہے تو آزاد نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کی ملکیت ابھی کامل نہیں ہے بھائی اس کی ملکیت کامل نہیں ہے اس کی ملکیت موقوف ہے ہو سکتا ہے یہ عاجز آج ہے جب عاجز آئے گا تو اس کا سارے مال کا مالک بھی آقا بن جائے گا یہ بھی عام غلام بن جائے گا اور اس کے قبضے میں جو کچھ ہوگا اس کا مالک بھی کون بن جائے گا آقا, آقا. غلام اور اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ دراصل کس کا ہوتا ہے آقا کا لیکن فی الحال قبضہ چونکہ اسی کا ہے اس نے کما کر لا کر دینے ہیں آقا کو تو لہٰذا اس کے ابھی آقا کا قبضہ نہیں اس کے مال پر وہ اس کے مال کا مالک نہیں لیکن اگر یہ عاجز آ تو آقا کیا ہوگا اس کے مال کا آقا. تو معلوم کیا ہوا مکاطب کو حقیقت ملک حاصل ہوتی ہے یا موقوف ملک ہوتی ہے ہاں جب یہ ادائیگی کر دے گا آزاد ہو جائے گا تو جیسے ہی آزاد ہوگا اب اس کو حقیقی ملک حاصل ہو گئی اب ساری چیزوں کا یہ مالک بن گیا لیکن اس سے پہلے ملک موقوف تھی پتہ نہیں ادائیگی کر کے آزاد ہو پاتا ہے یا آزاد نہیں ہو پاتا تو اگر آزاد ہو جائے گا تو چیزوں کا مالک بن جائے گا حقیقت اور اگر آزاد نہ ہوا آز آ گیا تو پھر مالک کون بن جائے گا آقا بن جائے گا تو اس کو بتائیے اب آپ مجھے اس کو ملک حقیقت حاصل ہے یا ملک موقوف ہے اس کی اس کی چیزوں میں اس کے بعد جتنی کمائی ہے اس کے اندر اس کی ملک موقوف ہے بھائی ابھی کچھ پتہ نہیں یہ مالک بنے گا یا مالک اچھا تو لہذا جب مل کے موقف ہے لہٰذا اب یہ اپنے کسی غلام یا باندی کو آزاد کرنا چاہتا ہے بھئی سے پوری مل کی حاصل نہیں ہے تو یہ آزاد کرنے کا حل کہاں سے ہو گیا آزادی کے لیے تو ضروری ہے کوئی شخص کسی غلام یا باندھی کو آزاد کرے ضروری ہے کہ اس کا پوری طرح مالک ہو یہ پوری طرح مالک ہی نہیں تو یہ اہل اعتاق نہیں ہے سمجھ میر احتاق اس لیے بھی نہیں تصارف کر سکتا کہ آزاد کرنے کی صورت میں تو غلام اور باندھی ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو اس میں نفع ہوتا ہے مالی یا مالی نقصان ہوتا ہے بھائی مالی نقصان ہے تو اس کو تو صرف ان تصرفات کی اجازت ہے جن میں مالی نفع ہو بھائی تاکہ یہ مقصود تک پہنچ سکے اپنے آپ کو آزاد کروا سکے صورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ آزاد نہیں کر سکتا نہ کسی غلام کو نہ کسی باندھی کو تو یہ اہل احتاق نہیں آزاد کرنے کا اہل نہیں البتہ اہل کتابت ہے یہ مکاطب آگے کسی اور غلام یا باندی کو مکاطب بنانا چاہے تو مکاطب بنا سکتا ہے یہاں تک ضابطہ سمجھ میں آگیا گیا بھائی تو اس نے اپنے باپ یا اپنے بیٹے کو خریدا داخلہ کتابتی ہی تو یہ کیا ہوں گے اس کی کتابت میں داخل ہو جائیں گے بھائی بھائی دیکھو وجہ یہ کہ حدیث میں آیا آپ نے حدیث پڑی بھائی زارخمی محرمی مین ہو فو رون یا دوسرے لفظ کیا ہیں حدیث کے مملاکا زارحمی محرمی مین ہو ہاتا علیہ جو شخص اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بن گیا تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا اس پر کیا ہو جاتا ہے اب یہاں اس نے اپنے بیٹے یا اپنے والد کو خریدا ہے اور بیٹا بھی اس کے قریبی محرم رشتہ دار ہے باپ بھی اس کا قریبی محرم رشتہ دار ہے اور حدیث میں کیا آیا ہے جو شخص اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بن جائے وہ قریبی محرم رشتہ دار کیا ہو جاتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے تو ہونا تو یہی چاہیے حدیث کا تقاضا تو یہی ہے کہ مخاطب جیسی ان کا مالک بنے ان کو کیا ہو جانا چاہیے آزاد لیکن یہاں پر آزاد نہیں ہوں گے اس لیے کہ یہاں مالک و حقیقت بنی میرا کیونکہ وہ اعتاق ہوئی اس کی طرف سے اعتاق ہو ہی نہیں سکتا یہ کسی کو زبان سے بھی کہہ دے تو آزاد نہیں کر سکتا بھائی تو یہ اہل اعتاق نہیں لہٰذا اس وجہ سے اب یہ اس نے جو اپنے والد کو خریدا یا اپنے بیٹے کو خریدا وہ آزاد نہیں ہو سکتے اگرچہ ہونا کیا چاہیے تھا لیکن چونکہ یہ اہل اعتاق ہی نہیں ہے یہ آزاد کر ہی نہیں سکتا لہذا یہ بھی آزاد لیکن کم از کم جس قدر سلا رحمی ہو جائے اس بقدر الامکان جتنا عمل ہو سکے اس پر ہم عمل کریں گے اب آزاد تو نہیں ہو سکتے لیکن کم از کم مکاتب تو بن سکتے ہیں یہ مکاتب تو بنا سکتا تھا تو وہ اس کے آزاد اہل اعتاب کا نہیں البتہ اہل کتابت تو ہے تو وہ بھی کیا ہوں گے جس کے اخل کتابت میں حدیث کا تقاضا تو یہ تھا اس کے اس کے بچوں کو اس کے والدین کو کیا ہو جانا چاہیے آزاد لیکن یہ اہل اعتاق نہیں تو وہ آزاد نہیں ہوں گے البتہ اہل کتابت چونکہ ہے تو بے الامکان جتنا حدیث پر عمل ہو سکے اتنی کوشش کی جائے گی تو آزادی تو نہیں ہو سکتی لیکن کتابت تو ہو سکتی ہے تو کیا کر کیا کریں گے ان کو کس میں داخل کر لیں گے آخر کتابت میں وہ بھی اسی کے آخد کتابت میں داخل ہو گئے صورت سمجھ میں آ گئی اس پر اعتراض ہوتا ہے بھائی آپ نے ہمیں کیا ذابطہ بتلایا کہ مکاتب اہل اعتاق نہیں کسی کو آزاد نہیں کر سکتا البتہ اہل کتابت ہے کسی دوسرے کو مکاتب بنانا چاہے تو مکاتب بنا سکتا اس پر اعتراض ہوتا ہے بھائی چیز اپنے مثل کو یا اپنے سے اوپر والی چیز کو شامل نہیں ہوتی اپنے سے ادنا چیزوں کو تو شامل ہوتی ہے اپنے برابر کی یا اپنے سے اوپر کی تصرفات کو شامل جب اس کو مکاتب بنایا ہے تو اس کو اپنے برابر کے تصرفات یعنی مکاتب کی کتابت کا تصرف کا حق بھی اسے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کتابت کتابت کے برابر ہے جب یہ اسے خود مکاتب بنائے تو اسے آگے کے مقاتب بنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ چیز اپنے سے ادنا کو تو شامل ہوتی ہے اپنے برابر والی کو شامل جیسے وکیل آپ نے کسی آدمی کو اپنے کام کے لیے بنایا تو وکیل کے لیے جائز نہیں آگے کسی اور کو وکیل کرے کیونکہ وکالت وکالت کے مثل ہے چیز اپنے مثل کو شامل نہیں ہوتی اپنے سے ادنا کو تو وکالت وکالت تو کے مثل ہے تو اپنے مثل کو شامل تو یہاں بھی کتابت کتابت کے مثل ہے لہذا اس کے مثل کو اس کو شامل نہیں ہونا چاہیے نیزب اعتاق تو کتابت سے بھی بڑھ کر ہے تو اپنے برابر والے چیزوں کو بھی شامل نہیں ہوتی اپنے سے اوپر والوں کو بھی شامل تو کتابت کو بھی جائز نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے اور اعتاق کو بھی جائز نہیں ہوتی اعتاق تو کتابت سے بھی بڑھ کر ہے تو اوتا کے بارے میں تو آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے اوتاک کا حل نہیں ہے کیونکہ وہ کتابت سے بھی بڑھ کر ہے تو کتابت کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کتابت تو کتابت کے مثل ہے اور نیز اگر دیکھا جائے ابھی آپ نے کہا یہ آزاد کرنے کا حل نہیں لیکن جب کسی کو مکاتب بنائے گا تو مکاتب کس کو کہتے ہیں جو بدلے کتابت لا کر دے تو کیا ہو جاتا ہے تو انجام کار میں تو وہاں بھی اوتاخ آ گیا یا نہیں آ آزادی آ یا نہیں وہ شخص کیا ہو جائے گا غلام اس کا آمد آزاد آمد آمد آمد ہو جائے گا تو یہ تو یہاں بھی آزادی آ رہی ہے تو اس کا تو اسے اختیار نہیں ہونا چاہیے تو جواب یہ بھائی یاد رکھیے کہ قیاس تو واقعی یہی تقاضا کرتا ہے کہ اسے کتابت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے لیکن اشتحان ہم نے کیا کیا اجازت دے دی سمجھ میں کیونکہ مسئلہ اگر آپ گہرائی میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بھائی جب یہ کسی دوسرے کو اپنے غلام کو مکاتب بنایا کرتا ہے تو مکاتب کس کو کہتے ہیں جو پیسے دے گا تو آزاد ہوگا ادائیگی نہ کر سکا تو پھر پہلے کی طرح کیا بن جائے گا تو نفع ہو رہا ہے یعنی مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ بن رہا ہے یا نہیں بھائی اس کے ذریعے کیا حاصل ہو رہا ہے اس شخص کو مکاتب کو مکاتب کو اپنے مکاتب سے مال حاصل ہوگا تو لوگ اس وجہ سے اس کی اجازت دے دی رہی گئی کہ اس کے ذریعے کیا ہوگا یہ مقصود تک پہنچ سکے گا بلکہ بہ کی اس کو اجازت ہے یعنی یہ بتائیے بھائی کتابت تو کہتے ہیں بہ سے بھی بڑھ کر ہے بی کے اندر تو آفت کرتی مبیا کیا ہوتا ہے ہاتھ سے نکل جاتا ہے جبکہ کتابت جب کسی کو مکاتب بنایا جائے وہ غلام اس شخص کے ہاتھ سے نہیں نکلتا یعنی ابھی بھی اس کا مملوک ہے جب پیسے ادا کرے گا تب اس کی ملکیت سے نکلے گا تو عقد کرتے ہی مبیع کیا ہوتا ہے بائی کی ملکیت سے نکل جاتا ہے لیکن کتابت میں اس غلام کے رقبہ اس شخص کے ہاتھ سے نہیں نکلتی جب تک ادائیگی نہ کرے بھائی تو کس میں زیادہ نفع ہے کتابت کے اندر بھائی دیکھو کے اندر نے نے کہا یہ کتاب مجھے میں بیچ دی آپ نے کہا میں نے قبول کیا عقد کرتے اس کتاب کے آپ مالک بن گئے کتاب میرے ہاتھ سے نکل گئی اب یہ کتاب میری مملوک رہی تو عقد کرتے وہ چیز اپنی ملک سے نکل گئی لیکن کتابت میں عقد کرتے وہ غلام اس کی ملک سے نہیں نکلا کب ملک سے نکلے گا جب وہ پورے پیسے لا کر دے دے گا تو بیان میں تو دیکھو عقد کرتی چیز اپنی ملکیت سے نکل گئی اور کتابت میں جب تک پوری ادائیگی نہیں ہوئی اس وقت تک غلام اپنی ملکیت سے تو کون سی کس میں زیادہ فائدہ ہے بھائی آخر کتابت میں زیادہ فائدہ ہوا بیگ کے اندر تو چیز آپ کے ہاتھ سے نکل گئی اب پتہ نہیں وہ کب تک ٹال مٹول کرتا رہے گا ادائیگی کرے گا نہیں کرے گا کیا کرے گا لیکن کتابت کے اندر جب تک ادائیگی نہیں چیز آپ کے ہاتھ سے نکلی نہیں وہ مملو کبھی آپ کے ہاتھ, آپ کے قبضے میں آپ ہی اس کے مالک ہیں بھائی تو اس میں نفع زیادہ ہے لہذا اس لیے اس کی کیا دی گئی ہے اجازت دے دی, دی گئی مسئلہ سمجھ میں آ تو یہاں دیکھیے خلاصہ یہ ہوا کہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب یہ شخص اہل اعتاق نہیں ہے تو اہل کتابت بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کوئی بھی چیز اپنے مثل کو یا اپنے سے مافوق کو شامل اپنے سے اوپر والی چیزوں کو شامل نہیں ہوتی تو جواب دیا مارانا کہ اس قیاس بھی واقعی یہی چاہتا ہے کہ مکاتب کو کتابت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے لیکن اجازت دی گئی احتسانن کیونکہ اس میں کیا ہے اس کا نفع ہے اس کے ذریعے وہ مقصود تک پہنچ سکتا ہے بہ صورت مسئلہ یہ ہے مکاتب تھا اس نے کسی باندی سے کسی دوسرے کی باندی سے نکاح کر لیا آخا کی اجازت سے اس باندی سے اس کا بچہ پیدا ہوا نکاح تھا بچہ پیدا ہوا تو بچہ کس کا شمار ہوگا مکادب کا بھائی کیونکہ نکاح تھا فراش قوی ہے جس میں بغیر اقرار کی کیا ہو جاتا ہے نصر ثابت ہو جاتا ہے آپ اس مقاصب نے یاد رکھیے خرید لیا ہوا اس اس کے نے اپنی منقوا کو خرید لیا بچے کو نہیں بچہ باندی جس کی مملوک ہے بچہ بھی اسی کا مملوک ہے کیونکہ ماں باندی ہو تو بچہ بھی کیا شمار ہوتا ہے غلام تو وہ اسی مالک جس کے جو مالک تھا باندی کا بچہ بھی اسی کا مملوک ہے اب اس مکاتب نے صرف اپنی منقوہ یعنی اس باندی کو خرید لیا یاد رکھیے اس باندی کو آگے بیچنا مکاتب کے لیے جائز ہے اس باندی کو مکاتب کے لیے آگے بیچنا بے اعتراض آپ کے ذہن میں آئے گا یہ تو اس کی ولد ہے ام ولد کی تو بیع و شیرا جائز نہیں نہیں یاد رکھیے بھائی مکاتب کی ملک حقیقت ہے ہی نہیں حقیقت ہوتی تو ہم اس کو کیا قرار دیتے اس مکاتب کے لیے امے ولد یہ حقیقت مالک کی نہیں ہے یا تو ملک موقوف اس کی آ رہی ہے اس سے ہم اس باندھی کو اس کے لیے امیں ولد نہیں بنا سکتے بھائی تو اس باندھی کو اگر اکیلا خریدے گا آگے بیچنا بھی جائے لیکن اگر اس باندھی کو اس نے اپنے بچے سمیت خرید لیا تو اب یاد رکھیے بھائی یہ بچہ چونکہ نصب اس کا کس سے ثابت ہے مکاتب سے تو اس بچے کو آگے بیچنا مقاتب کے لیے جائز نہیں اور جب بچے کو بیچنا جائز نہیں ہے تو تب ان اب اس کی ماں کو بیچنا بھی جائز نہ ہوگا بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھئی یاد رکھو ایک شخص جب اپنی باندھی سے صحبت کرے اور ایک بچہ بچ پیدا ہوا اور پھر آقا نے کہہ کیا کہ یہ میرا بچہ ہے تو یہ باندھی کیا بن جاتی ہے ملد ام ولد بن جاتی ہے اور اس شخص کے مرنے کے بعد یہ باندھی کیا ہو جائے گی آزاد حدیث میں آتا ہے بھائی آتا کہا و ام ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں آتا کہا انہیں ان کے بچے نے آزاد کر دیا ہے یعنی اب یہ بچہ ان کی آزادی کا سبب بنے گا جیسے ہی آقا کا انتقال ہوتا ہے باندی کیا پھر ہو جاتی ہے کس وجہ سے آزاد ہوتی ہے کون باعث بنتا ہے اس کی آزادی کا بچہ. اس کا یہ بچہ بھائی تو معلوم ہوا بچہ کیا ہے آزادی بچے میں اصل ہے اور باندی میں تب ہے تو یہاں پر بھی جب بچہ ساتھ خرید لیا تو بچے کی بیع جائز نہیں تو جب بچے کی بیع جائز نہیں تو تباہن اب باندھی کی بیع بھی جائز نہیں ہوگی سمجھ میں گئی بچ تو کہتے ہیں وہ انشترا ام وی مہا بلدی ہا اور اگر خریدہ مقاتب نے اپنی ولد کو محاو اور اس کے بچے کے ساتھ دا والا فیل تو اس کا بچہ جو ہے داخل ہو جائے گا کتابت میں بھائی ہاں اوپر آپ کو ضابطہ بتلایا تھا وہ بچہ مکاتب کے پاس جو بچہ پیدا ہوتا ہے آخر کتابت کے بعد وہ کس میں داخل ہو جاتا ہے اسی کے آخر کتابت میں سمجھ میں آیا بھائی اور اسی طرح اوپر آیا تھا جب مکاتب اپنے باپ یا بیٹے کو خرید لے تو کیا ہو جاتا ہے اس کے اخر کتابت میں داخل ہو جاتا ہے تو یہاں باندھی کو اپنے بچے سمیت خریدا ہے تو بچہ فوراً کس میں داخل ہو گیا اخبر کتابت میں داخل ہو گیا جب اخبر کتابت میں داخل ہو گیا تو یہ بھی مکاتب ہوا اور مکاتب کی بے اور شیرا تو جائز نہیں تو بچے کی بے جائز نہیں اور جب بچے کی بہ جائز نہیں تو اب اس کی ماں کی بے بھی جائز نہیں بھائی تو کہتے ہیں دخلا ودہ فل کتابتی تو اس باندی کا جو بچہ ہے وہ کتابت میں داخل ہو جائے گا و لم یز لہو اور جائز نہیں ہے اس مکاتب کے لیے بے اس باندی کو بیچنا اب باندی کو ابنی بیچ سکتا بھائی سمجھ ہے تو بچہ یہاں تابع ہوگا بھائی کیونکہ حدیث میں نے ذکر کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آتا و لدوہا اس باندی کو آزاد کر دیا کس نے اس کے بچے نے آزاد کر دیا تو بچہ سبب بن رہا ہے آزادی کا کس کے لیے باندی کے لیے معلوم ہوا آزادی میں بچہ اصل ہوا باندی اس کے آزاد کرنے میں بچہ اصل ہوا باندی اس کی تابع ہو گئی تو یہاں بھی جب بچے سمیت باندی کو خریدا اکیلا باندی کو خریدتا تو اس کو بیچنا جائز تھا لیکن جب بچے سمیت خریدا ہے تو بچہ تو کتابت میں داخل ہوا اسے بیچنا جائز نہیں تو اب توان باندی بھی اسی طرح ہوئی اور اس کو بیچنا بھی جائز نہیں رحمه اللہ تَعَالَى صورت مسئلہ یاد رکھیے بھائی توجہ سے سنو بھائی ابھی حدیث میں نے آپ کو سنائی مملکار محرم من عَلَيْهِ جو شخص اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنتا ہے تو وہ اس پر کیا ہو جاتا ہے آزاد ہو جایا کرتا ہے آزاد ہو جاتا ہے اور مسئلہ گزرا تھا کہ مکاتب چونکہ اہل ارتاف نہیں البتہ اہل کتابت ہے اب اگر اپنے باپ یا بیٹے کو خریدے گا تو وہ بھی کس میں داخل ہو جائیں گے اسی کے آقدے کتابت میں داخل ہو جائیں گے ان کے علاوہ اگر کسی اور محرم کو خریدتا ہے اپنے والدین یا اپنے اولاد کے علاوہ صاحبین فرماتے ہیں بھائی اپنے کسی بھی قریبی محرم رشتہ دار کو خریدے گا وہ سارے اس کی کتابت میں داخل ہوتے جائیں گے سارے کیا ہیں اپنے بھائی کو خرید لیا اس نے اپنی بہن کو خرید لیا اپنے والد کو اپنی والدہ کو بیٹے کو بیٹی کو جس کو بھی خریدتا جائے گا قریبی محرم رشتہ دار کو سارے کیا ہوں گے اس کے آپ کتابت میں وجہ یہ کہ سلا رحمی سیلا رحمی کہتے ہیں بھائی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا اچھا سلوک کرنا تو سلا رحمی کا تقاضا تو یہ ہے حدیث کے مطابق کہ ان سب کو آزاد ہونا چاہیے کیونکہ جو بھی اپنے قریبی محرم رشتے دار کا مالک بنتا ہے اس پر کیا ہو جاتا ہے تو سلا رحمی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کو آزاد ہونا چاہیے لیکن چونکہ یہ آزادی کا آزاد کر دینے کا احل نہیں ہے تو اس سے نچلا درجہ تو تھا جو ممکن تھا وہ ہم نے اختیار کر لیا اور وہ کیا تھا کہ ان کو بھی کیا کر دیا جائے اس کی کتابت میں تاکہ جس قدر سیلا رحمی پر عمل ہو سکتا ہے عمل کر لیا جائے آزاد کرنے پر تو عمل ہو نہیں سکتا تھا البتہ یہ مقاتب بنا سکتا تھا تو کتابت پر ہم نے کیا کر لیا عمل کیا اور ان سب کو بھی اس میں داخل کر دیا یہ صاحبین رحمہ اللہ کا مسلک ہے کہ اپنے جس قریبی رشتہ دار کو خریدے گا سارے کیا ہو جائیں گے اس کے عقد کتابت میں یہ جس دن ادائیگی کر کے آزاد ہوگا اسی دن اس کے یہ سارے رشتہ دار جو اس کے مملوک تھے جو اس کے عقل کتابت میں داخل تھے وہ سارے بھی کیا ہو جائیں گے آزاد ہو جائیں گے امام اعظم ابو خنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے اصول یا فروع فروغ میں سے کسی کو خریدے تو وہ تو اس کے عقد کتابت میں داخل ہوں گے یعنی جیل میں یوں کہ آسان لفظوں میں اس کے اور اس قریبی محرم رشتہ دار رشتے دار کے درمیان اگر ولادت کا رشتہ ہے یعنی یہ ان کی اولاد ہے یا وہ اس کی اولاد ہیں اگر ولادت کا رشتہ ہے پھر تو وہ اس کے عقد کتابت میں داخل ہوں گے اگر ولادت والا رشتہ نہیں تو وہ اس کے عقد کتابت میں بھی داخل نہیں امام صاحب کا ضابطہ سمجھ میں آیا صاحبین تو فرماتے ہیں جس قریبی محرم رشتہ دار کو بھی خریدے گا وہ فوراً کیا ہو جائے گا اس کے عقد کتابت میں داخل ہو جائے گا امام صاحب فرماتے ہیں نہیں سارے قریبی محرم اب یہاں داخل نہیں ہوں گے عقد کتابت میں صرف وہ قریبی محرم رشتہ دار داخل ہوں گے کہ اس کے درمیان اور ان کے درمیان کون سا رشتہ ہو ولادت والا تعلق ہو یعنی یہ ان کی اولاد ہو یعنی اپنے والدین وغیرہ کو خریدتا ہے یا وہ اس کی اولاد ہیں یعنی اپنے بیٹے بیٹی وغیرہ کو خریدتا ہے اس کی کیا وجہ ہے بھائی امام صاحب کیوں ایسا فرماتے ہیں دلیل بھی سمجھ لو دلیل سے پہلے ایک تمغیر سمجھ لو بھائی آپ جانتے ہیں کہ انسان اگر مالدار ہو اور اس کے قریبی محرم رشتہ داروں میں سے کوئی محتاج یا مسکین فقیر ہے تو شریعت نے اس شخص پر واجب کر دیا ہے کہ اپنے اس قریبی محرم رشتہ دار کا نفقہ بھی تم پر ہے اگر کوئی شخص کیا ہو مالدار ہو اور اس کا کوئی قریبی محرم رشتہ دار کیا ہو وہ فقیر ہو محتاج ہے تو شریعت نے کیا واجب کر دیا کہ اس کا نفقہ بھی اس مالدار پر ہے بھائی تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تمہارا اتنا قریبی عزیز ہے جو محرم بھی ہے تمہارا وہ غریب اور مسکین ہے اب صرف اپنے اوپر خرچ کر نہیں خرچ نہیں کرو گے بلکہ اس کے بھی نان نفقے کا کیا کرو گے تم بندوبست کرو گے یہ واجب ہے مثلاً کا بھی مالدار ہے اس کا بھائی بڑا غریب ہے بھائی یا اس کی بہن بہت غریب ہے بھائی یا اس کا چچا بہت زیادہ غریب ہے تو شریعت نے واجب کر دیا یہ کیا کرے گا اس پر بھی اس کا نفقا بھی اس پر واجب ہے یہ کب ہے جب یہ شخص مالدار ہو لیکن اگر یہ تنگ دست ہے پھر یاد رکھیے پھر ان قریبی محرم رشتہ دار اگر یہ وہ بھی فکارا ہیں یہ بھی فقیر ہیں تو ان کا نان نفقہ اس پر واجب نہیں ہے بھائی بھائی یہ تو بیچارہ خود فقیر ہے اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس پر کیوں واجب کرتے ہیں تو لہذا آ, اس پر واجب بھی نہیں ہوگا لیکن اس کے وہ قریبی محرم رشتہ دار جن کے ساتھ اس کا رشتہ ہے, ولادت ہے فقر کی حالت میں بھی ان کا نان نفقہ اس پر ہوگا جب وہ فقیر ہوں ایک آدمی ہے بھائی خود محتاج ہے تنگ دست ہے غریب ہے لیکن اس, آ, اسی طرح اس کے والدین ہے وہ بھی تنگ دست ہے اس کی اولاد ہے وہ بھی تنگ دست ہے اب یہ خود بھی تنگ دست ہے تو اس کے والدین یعنی جو جن کے ساتھ اس کا رشتہ ہے ولادست ہے یہ اس کی اولاد جن کے ساتھ کیا ہے اس کا رشتہ ہے ولادت ہے ان کا نان نفقہ غربت کی حالت میں بھی اس پر ضروری ہے جیسے تیسے جو خود کھاتا پیتا ہے ان کو بھی کیا کرے کھلائے دلائے تو دیکھو معلوم ہوا شریعت نے فقر کے حالت میں بھی وہ قریبی محرم رشتہ دار جن کے درسات اس کا رشتہ ہے ولادت ہے اس کا نان نفقہ اس پر لازم قرار دیا ہے ہاں اب باقی کوئی اور محرم کسی اور محرم کا نفقہ اس پر واجب نہیں ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو جن کے ساتھ رشتہ ولادت ہے فقر کی حالت میں بھی ان کا نان نفقہ کس پر ہوگا اس کو ہاں اگر وہ خود مالدار ہیں پھر تو اس پر نہیں ہے لیکن اگر وہ محتاج ہے تو اس پر نان نفقہ ہے اس کو دینا پڑے گا بھائی اب دیکھو بھائی یہ بات سمجھ میں آ گئی معلوم ہوا جب انسان خود غریب اور محتاج ہو یعنی اس کے لیے ملکیت ہے ہی نہیں کسی چیز کا مالک ہی نہیں غریب ہے تو کسی مال کا مالک ہے مال کا مالک نہیں غریب ہے جب انسان مال کا مالک نہ ہو لیکن کمانے کے قابل ہو تو پھر بھی صرف کمانے کے قابل ہونے کی وجہ سے شریعت اس کے وہ قریبی محرم رشتہ دار جن کے ساتھ اس کا رشتہ ولادت ہے ان کا نفقہ اس پر واجب کر دیتی ہے یہ آدمی کیا تھا یہ اس کی ملکیت ہے کوئی نہیں صرف کس قابل ہے یہ کمانے کے قابل تو ہے ٹھیک تو ہے محتاج کوئی اپاہج وغیرہ تو نہیں ہے تو جب یہ شخص ٹھیک ہے کمانے کے قابل ہے تو اور اس کے بیٹے بھی قریب ہیں اس کے والدین بھی کیا ہیں غریب ہیں تو اس کا ان کا نانا فقا کس پر واجب ہو گیا اسی پر واجب ہوا اسی پر واجب ہوا کیونکہ ان کا اس کے ساتھ رشتہ ولادت ہے معلوم ہوا یہ اصل ہے رشتہ ولادت والا تعلق کیا ہے اصل ہے جب یہ پایا جائے تو اس صورت میں نفقہ انسان پر واجب ہو جاتا ہے چاہے وہ ایک ذرے کا مالک بھی نہ ہو صرف کمانے کے قابل ہے شریعت کہتی ہے یہ بھی بہت ہے تم کمانے کے قابل ہو کماؤ اور خود دکھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ معلوم ہوا جب انسان کا مال نہ ہو تو اور غریبی رشتہ داروں کا نانفقہ اس پر نہیں آتا لیکن جن کے ساتھ رشتہ ولادت ہے ان کا نفاقہ پھر بھی اس پر آ جاتا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں، یہاں پر بھی مکاتب اسی طرح ہے مکاتب کے لیے ملک ہے وہ مالک ہے حقیقت چیزوں کا یا ملک موقوف ہے بھائی مق ملک کے موقوف کا تو کوئی اعتبار نہیں پتہ نہیں ادائیگی کرے گا تو ان چیزوں کا مالک بن جائے گا ادائیگی یہ نہ کر سکا تو ان ساری چیزوں کا مالک کون بن جائے گا اس کا اس کا عقا بن جائے گا تو اس کی ملک موقوف ہے یوں کو اس کی ملک ہے ہی نہیں حقیقت بھائی لیکن یہ کمانے کے قابل تو ہے سمجھ میں ہے؟ تو کمانے کے قابل جب ہے تو جب انسان کی ملکیت نہ ہو اور صرف کس قابل ہو کمانے کے قابل ہو تو سلا رحمی کن کے ساتھ واجب ہے جن کے ساتھ ولادت والا رشتہ ہے تو لہٰذا یہاں پر بھی سلا رحمی کے طور پر صرف وہ افراد اس حقد کتابت میں داخل ہو جائیں گے جن کے ساتھ اس کا کون سا تعلق ہے ولادت والا تعلق ہے صرف وہ محرم رشتہ دار داخل ہوں گے باقی اور محرم رشتہ دار داخل کیونکہ وہی اہلت یہاں بھی موجود ہے وہاں بھی وہ شخص صرف کمائی کے قابل تھا اس کے پاس مال نہیں تھا یہاں بھی مکاطب کمائی کے قابل ہے اس کے پاس مال نہیں اور وہاں پر بھی صرف ان کا خرچہ آیا تھا جن کے ساتھ ولادت والا رشتہ تھا تو یہاں پر بھی سلا رحمی یہ یقینی کے اندر معتبر ہوگی اور یہ اس کے عقد کتابت میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں پر باقیوں کا نان نفقہ اس پر نہیں آیا کرتا تھا تو یہاں پر بھی باقی اس قیاق کتابت کے اندر داخل صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی چلیے یاد رہ جائے تو اچھی بات ہے کہتے ہیں تعالی اور اگر خریدا کسی نے اپنے قریبی محرم رشتہ دار کو لا ولاد لہو کہ اس کے ساتھ اس کا رشتہ ولادت نہیں ہے لم حلفی کی تابتی ہی تو وہ داخل نہیں ہوگا اس کے اخدی کتابت میں آئندہ ابھی حنیفت رحمہ اللہ امام اعظم حنیف رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک جب وہ آپ کتابت میں داخل نہیں معلوم ہوا ان کو اب آگے بیچنا بھی اس کے لیے جائز ہے مکاتب اپنے چچا کو خریدتا ہے اپنے بھائی کو خریدتا ہے اس کے لیے آگے بیچنا جائز ہے بھائی دیکھو میرا ایک غلام تھا میں نے اسے کہا تھا ہر مہینے سو درہم لاؤ بارہ مہینے تک یہ ادائیگی کرتے رہو ایک سال پورا تو سال بعد تم آزاد ہو اس نے قبول کر لیا آپ نے کتابت کھو گیا اب اس نے ادائیگی شروع کر دی ہر مہینے وہ سو درہم مجھے لا کر دیتا ہے دو تین چار ماہ تک اس نے ادائیگی کی پانچواں مہینہ آیا تو ادائیگی میں گیا مطالبہ کیا ابھی تک پیسے نہیں دیا آپ نے اس نے کہا بھائی ابھی تک میرے سے سو درہم نہیں ہو سکے اس مہینے میں فوراً قاضی کے پاس چلا گیا قاضی صاحب یہ میرا مال ادا نہیں کر سکتا اس کو حاجز قرار دے کر پھر عام غلام بنا دیں اس وقت تو یہ میرے قبضے میں نہیں آزادی سے گھوم پھر رہا پھر میری خدمت وغیرہ کر سکے تو کیا قاضی سے فوراً حاجز قرار دے دے گا کہتے ہیں نہیں بھائی قاضی کو چاہیے کہ مکاتب کو فوراً حاج قرار نہ دے بلکہ غور کرے اس کے معاملے کے اندر تحقیق کرے ہو سکتا ہے اس کو دو چار دن میں دو تین دن میں کہیں سے مال ملنے والا ہو تجارت کر رہا تھا چند دن میں ہو سکتا ہے کسی سے وصولی ہو جائے تو اگر ایسی صورت ہے کہ دو تین دن کے اندر مال کہیں سے آ سکتا ہے اس کے پاس اس تک پہنچ سکتا ہے اور اس کے ذریعے وہ ادائیگی کر سکتا ہے تو اتنی مہلت دے دے سمجھ میں آیا اور اس کے بعد پھر وہ ادائیگی نہ کرے تو آج اس کا دے کر آپ کے کتابوں کو ختم کرے یہ پھر عام غلام بن جائے گا لیکن اگر اس کو کہیں سے مال ملنے کی کوئی امید نہیں ہے تو پھر اس کو فی الحال دے دے؟ دے دے دے دے دے جو کچھ تھا ہوگا سارے کا مالک آقا بن جائے گا اور یہ پھر آقا کی خدمت کرے گا سورج سمجھ میں آگے کہتے ہیں وہکاتب ایک قسط سے ایک قسط دی گیا نظر فی حالی ہی تو حاکم غور و فکر کرے گا اس کی حالت میں فینکان الح دین امالم عالیہ ہی پس اگر اس کا کوئی ایسا دین ہے یقضی ہی جس کے ذریعے کیا ہو سکتی ہے بدل کتابت کی ادائیگی ہو سکتی ہے اور مال یا اس کا ایسا کوئی مال ہے یک دِن ہی جو اس پر آ رہا ہے یعنی سے پہنچنے والا ہے وصول ہونے والا ہے لم جلد بھی تاجیزی تو جلدی نہ کرے اس کو عاجز قرار دینے میں ون تذر علیہ میلیا میں ہی, ہی اور انتظار کرے اس پر دو دن یا تین دن تک دو تین دن انتظار کر لے کہ شاید اس کا یہ دین وصول ہو جائے یا اس کے پاس مال آ جائے یق وَطَلَبَ الْمَوْلَى اصل مولا تاجیزم اور اگر اس کے لیے کوئی وجہ نہ ہو یعنی کوئی صورت نہیں ہے آکا نے آ کیا مطالبہ کیا اسے عاجز قرار دے دیں اور کوئی صورت نہیں کہ اسے مال حاصل ہوگا۔ تو اب فورا عاجز قرار دے دے کہتے ہیں ویلمیا کل له وجن ر اگر اس کی کوئی وجہ نہ ہو یعنی مال پہنچنے کی سے کوئی وجہ صورت نہ ہو و طلب الماولا تعیذہ اور آقا نے طلب کیا اسے کی اس کو عاجز قرار دینے کا عاجز قرار دینے کو طلب کیا اجزہ الحاکم تو عاجز قرار دے دے, دے گا اس مخاطب کو حاکم وفات کل کی تابتا اور کتابت کو فسخ گا یہ <نَجْمَان> تو طرفین کا مسلط تھا کہ ای دو تین دن کی مہلت دے دو ورنہ فوراً عاجز قرار دے دو امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں ایک قسط ادا نہ کر سکے تو اسے فوراً عاجز قرار نہیں دیں گے بلکہ دو قسطوں کا انتظار کریں گے جب دوسری قسط بھی اس پر آ جائے اور ادائیگی نہیں ہوئی تو پھر ہم اسے کیا قرار دے دیں گے عاجز قرار دے دیں گے اس سے پہلے نہیں وقال ابو یوسف رحمہ اللہ علیہم ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یعجزہو حاکم اسے عاجز قرار نہیں دے گا حتی اتوالا علیہ نجمانیہا تک کہ پیدر پہ آ جائیں اس پر دو قسطیں ہیں یعنی مستلسل اس پر دو قسطیں چڑھ جائیں وَإِذَا عَجَزَ الْمُقَاتَبُ عَادَ إِلَىٰ حُکْمِ الرِّقِّ اور جب آجز آ جم کا تب آدھ علاقوں رقے تو وہ لوٹ آئے گا رقیت کے حکم کی طرف غلامی کے حکم کی طرف پھر لوٹ آئے گا یہ نہیں کہا رقیت کی طرف لوٹ آئے گا غلامی کی طرف غلام تو یہ پہلے سے ہی ہے البتہ غلامی کو کچھ احکام اس سے ہٹ گئے تھے وہ کیا تھے کہ بے یا آزاد آدمی کی طرح ہو گیا تھا یہ خدمت نہیں کرتا تھا اب وہ پھر لوٹ آئیں گے یہ عام غلام کی طرح ہو جائے گا مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی تو یہ لوٹ آئے گا غلامی کے حکم کی طرح وکان لکھتے سا بھی لی مولا ہوں اور وہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اس کی کمائی میں سے لماؤ وہ کس کے لیے ہوگا اس کے کی آقا ہو گئے آقا اس کا مالک ہو جائے گا صورت مسئلہ یہ ایک مکاتب کا انتقال ہو گیا بدل کتابت وہ جمع کر رہا تھا اس دوران اس کا انتقال ہو گیا تو کیا اب ہم کیا سمجھیں اس کا انتقال غلامی کی حالت میں ہوا ہے یا یہ آزاد ہو چکا ہے کہتے ہیں بھائی اس کے مال پہ نظر ڈالو غور کرو دیکھو اگر اس نے اتنے پیسے چھوڑے ہیں جس کے ذریعے ادائیگی ہو سکتی ہے سمجھ میں آیا بھائی تو کہتے ہیں اب اس کو عقد کتابت کو ہم فسخ نہیں قرار دیں گے بلکہ اس مال کے ذریعے اس کا جو دین ہے یعنی بدل کتابت اس کو ادا کر دیا جائے گا کیا, کیا جائے گا مقاتب مر گیا لیکن یہ چونکہ اس نے اتنا مال چھوڑا ہے جس کے ذریعے کیا ہو سکتی ہے بدلے کتابت کی ادائیگی ہو سکتی ہے تو مرنے سے آپ یہ نہ کہیں آپ کتاب ہوا بس یہ شب غلامی کی موت مارا ہے نہیں بھائی اگر یہ غلامی کی موت مارے یاد رکھو اس کی سارا کچھ کون لے جائے گا آخا لے جائے گا کیونکہ غلام کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ دراصل کس کا ہوتا ہے آخا کا ہوتا ہے تو لہذا اب چونکہ اتنا مال چھوڑ کر مرا ہے لہٰذا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کتابت پھنس ہو گئی بلکہ اس مال کے ذریعے اس بدلے کتابت کو ادا کر دیں گے چکا ہے لیکن مال تو ہے مال سے ہم ادائیگی کر دیں گے جب مال سے ادائیگی ہو گئی اب ہم یوں سمجھیں گے یہ حکم لگا دیا جائے گا کہ بھئی جب یہ مرنے لگا تھا آخری لمحے میں گویا یہ آزاد ہو گیا تھا اور یہ آزاد ہونے کی حالت میں اس کا انتقال ہوا کس حالت میں انتقال ہوا آزاد ہونے کی حالت میں انتقال ہو جب آزاد ہونے کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہے تو اب اس سورج کے اندر اس, کی اس کا مال جو تھا جو باقی بچا ہے میراس جو ہے اب وہ اس کی اولاد وغیرہ کو ملے گی وہ آقا کو جب یہ آزاد ہوا تو اس کے ساتھ جو عقدے کتابت میں داخل تھے وہ سارے بھی کیا ہو گئے آزاد ہو گئے سورج سمجھ میں آ گئے بھائی تو کہتے ہیں فن ماتل مکات اور اگر مر گیا مکاتب و لہو اور اس کے پاس مال تھا یعنی اتنا مال جس سے ادائیگی ہو سکے بھائی تھوڑا نہیں پوری ادائیگی جس سے لمطن فصل تو کتابت فصق نہیں ہوگی وقوظیا ماں ہی مالی ہی وخوذیا اور ادا کر دیا جائے گا ما وہ دین جو کہ الہ ہی اس پر تھا مقاتب پر کون سا دین تھا بدل کتابت تھا اس پر دین تھا اس نے دینا تھا آقا کو اور ادا کر دیا جائے گا ما و دین ہی جو اس پر واجب تھا مالی ہی کہاں سے اداگی کی جائے گی اس کی اس کے مال میں سے وقف و ہی اور حکم لگا دیا جائے گا اس کی آزادی کا اس کی آزادی کا فیصلہ کر دیا جائے گا فی آخری جز من اجزاء احاطی آخری جزء کے اندر اپنی زندگی کے اجزاء میں سے اپنی زندگی کے آخری جزء میں یہ کیا ہو گیا تھا آزاد یہ حکم لگا دیا جائے گا وہ ماں بقیہ میرا سلی ہی اور جو کچھ باقی بچے گا تو وہ اس کے وہ وہ میراث ہے اس کے ورثہ کے لیے ویات اولاد اور اس کی اولاد بھی کیا ہو جائے گی آزاد یعنی جو جو عقدے کتابت میں اس کے ساتھ داخل تھے وہ سارے بھی آزاد ہو گئے سورت سمجھ میں آ گئے دم مولود سورت مسئلہ یہ مقاتب مر گیا لیکن اس نے اتنا مال نہیں چھوڑا جس کے ذریعے ادائیگی ہو سکے البتہ اس نے اپنی اولاد چھوڑی ہے اور وہ اولاد اقد کتابت کے بعد پیدا ہوئی تھی کب پیدا ہوئی تھی اور آپ جانتے ہیں اقد کتابت کے بعد جو اولاد پیدا ہو وہ بھی کس میں داخل ہو جاتی ہے اس اقدے کتابت میں داخل ہو جاتی ہے تو یہ مر گیا مال اتنا نہیں چھوڑا جس سے ادائیگی ہو سکے البتہ یہ اولاد ہے جو عقد کتابت کے بعد پیدا ہوئی ہے تو کیا اب یہ غلام بن جائیں گے سارے کہتے ہیں نہیں بھائی ابھی نہیں ان کو بھی موقع دیا جائے گا کیونکہ یہ بھی اسی اکثر کتابت کے اندر داخل تھے تو اب ان سے کہا جائے گا جس طرح تمہارے والد قسطوار ادائیگی کر رہے تھے تم بھی اگر اسی طرح ادائیگی کر دو گے پورے کر دو گے جتنا رہ گیا ہے تو تم سارے کیا ہو جاؤ گے آزاد اگر وہ اس طرح ادائیگی کر دیتے ہیں تو یہ سارے کیا ہو جائیں گے آزاد ہو جائیں گے تو کہتے ہیں وہ اگر نہیں وفا نہیں چھوڑی مقاتب نے وفا سے مراد اتنا مال جس سے ادائیگی ہو سکے جس سے کیا ہو سکے اگر اس نے اتنا مال نہیں چھوڑا جس سے ادائیگی ہو سکے وسطہ رکھا والا دم فل کی اور اس نے چھوڑا ہے ایسی ایسی اولاد کو مولود انفیل کی جو پیدا ہوئی ہے کس کے اندر طاقت کتابت کے اندر ہی پیدا ہوئی ہے یعنی کتابت کتابت کے بعد پیدا ہوئی ہے صافی کتابت ابھی ہی تو یہ سعی کریں گے اپنے والد کی کتابت میں کوشش کریں گے اللہ نجومی ہی اسی اس کی قسطوں پر یعنی جس طرح وہ ادائیگی کر رہے تھے جتنی ادا کر چکے ہیں وہ ہو چکی ہے باقی کے اس شسطوں میں وہ کوشش کریں گے فعضا ادا جب یہ وہ قسطیں ادا کر دیں حکم نابعش کی ابھی قبل موتی تو یہاں بھی ہم حکم لگا دیں گے ان کے والد کی ان کے باپ کی آزادی کا قبل موتی اس کی موت سے پہلے جب یہ ساری قسطیں ادا کر دیں گے اب ہم پھر وہی حکم لگا دیں گے کہ وہ جو مکاتب تھا وہ مرنے سے پہلے آخری لمحے کے اندر کیا ہو گیا تھا آزاد اور آزادی میں اس کی موت ہوئی تو وہ آزاد ہوا وتا جی قبل موتی و عط یہ اس کا عطف پیچھے آیا نا بے عطل ابی کم نشقی ابھی ہی و عشقل ودی تو ہم اس کے باپ کی بھی آزادی کا حکم لگا دیں گے اور اس کے بچے کے اس کی اولاد کی آزادی کا حکم بھی لگا دیں گے وَإِن تَرَكَ وَلَدًا مُشْتَرًا فِي لَهُ اما انصوی الق اما انصو عدی القابلم अच्छा اور اگر اس نے کوئی ایسا بچہ چھوڑا ہے مشترن فل کتابتی جس کو خریدا گیا تھا کتابت کے اندر بھائی اس کا ایک بچہ تھا جس کو اس نے کیا کیا ہے جی بھائی اس مکاتب کا ایک بچہ تھا آقد کتابت سے پہلے کا بچہ تھا کتابت سے پہلے کا تو وہ کتابت کے وقت کتابت میں داخل ہوا جی کتابت میں داخل نہیں ہوا لیکن جب خریدے گا تو خود بخود کیا ہو گیا کتابت میں کیونکہ ان کے درمیان کون سا رشتہ ہے ولادت والا رشتہ ہے سمجھ میں آیا تو کتابت میں داخل ہوا اب یہ جو بچہ خریدا ہے یہ بچہ اس کا باقی ہے جو پیدا ہوا کتابت کے بعد پیدا یہ نہیں ہوا کتابت سے پہلے ہے لیکن اس نے کتابت کے اندر اس کو پھر خریدا تھا جب خریدا تھا تو یہ بھی کیا ہوا آخر کتابت میں داخل ہو گیا تو کیا اب اس کے ساتھ ہی اسی طرح کا معاملہ ہوگا یہ بھی قسط وار ادائیگی کرے گا کہتے ہیں نہیں بھائی اس کا معاملہ اور تھا اس کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے بھائی سمجھ میں آیا اس کے لیے وہ تو پیدا ہی عقد کتابت کے اندر ہوا تھا تو گویا باپ سے وہ جدا ہوا ہے اور باپ کے ساتھ تو عقد کتابت ہوا تھا تو اس کے ساتھ بھی گویا کیا ہو چکا اس کا معاملہ مختلف تھا اور یہ تو پہلے سے پیدا ہو چکا ہے الگ ہے تو عقد کتابت باپ کے ساتھ ہوا تھا یہ تو اس کے خریدنے کی وجہ سے کیا ہوا ہے آخر کتابت میں داخل ہوا ہے لہذا اب اس بیٹے کو کہا جائے گا یا تو فوری ادائیگی کرو باپ کا انتقال ہوا مال اس نے اتنا نہیں چھوڑا جس کے ذریعے پوری ادائیگی ہو سکے البتہ یہ اولاد ہے جس کو اس نے کتابت کے اندر خریدا تھا اور یہ بھی اس حساب سے کتابت میں داخل ہے ان سے کہا جائے گا لاؤ بھائی فوراً پیسے لے آؤ اگر فوری ادائیگی کر دیتے ہو کہیں سے بھی جتنا باقی وہ سارا ادا کر دو تو آزاد ہو جاؤ گے اگر ادا فوری نہیں کر سکے تو پھر ان کو کیا کر لیا جائے گا غلام بنا لیا جائے گا آقا کے ان کا غلام مالک بن جائے گا صورت سمجھ میں آ کہتے ہیں وہ والا دم ترقا والی کتابت اور اگر اس نے چھوڑی ایسی اولاد جن کو خریدا تھا اس نے کتابت کے اندر قیل اسے کہا جائے گا اما ان کیا تو کتابت یا تو بدلے کتابت ادا کر دے فی حال وہ اللہ رت فرق ورنہ تجھے لوٹا دیا جائے گا غلامی میں فوری ادائیگی کرے جہاں سے بھی کرے قرض لے جو بھی کر لے وہ اضاک ابل عَبْدَهُ معابدہ ہو اَوْ قمرین اَوْ اعلیٰ قیمتی نقسی ہی فل کتابتن بے صورت یہ کوئی مسلمان اپنے غلام کو مکاطب بناتا ہے اور بدلے کتابت شراب مقرر کرتا ہے کہ اتنے کریٹ شراب لے کر آؤ گے تو تم آزاد ہو یا خنزیر کو بدلے کتابت بناتا ہے کہ اتنے خنزیر لاؤ گے ادا کرو گے تو تم کیا ہو آزاد ہو تو یاد رکھیے یہ شراب اور خنزیر آپ جانتے ہیں کسی بھی مسلمان کے لیے نہ ان کا تملک جائز ہے نہ تملی جائز ہے نہ خود ان کا مالک بن سکتا ہے نہ کسی اور کو ان کا مالک بن کیونکہ ان کی قیمت نہیں ہماری شریعت میں اس کی کوئی قیمت نہیں یہ ہمارے ہاں مال شمار ہی نہیں وئی اور بدل کتابت کا تو مال ہونا ضروری ہے لہذا یہاں پر یہ آخد کتابت فاسد ہو گیا کیا ہو گیا آخد کتابت فاسد ہوا کیونکہ آپ جانتے ہیں بھائی جیسے بی کے اندر مبیع ذکر ہوتا ہے ساتھ ساتھ سمن کا ذکر ہونا بھی ضروری اگر بغیر ذکر سمن کے بے کر لی جائے تو وہ بے کون سی ہو جایا کرتی ہے بے فاسد بے فاسد ہو جاتی ہے کیونکہ سمن مجھول ہوئے تو یہاں بھی بدلے کتابت کیا ہو گیا مجھول ہو گیا کو سمجھ میں آیا کوئی چیز تو ٹھہرائی نہیں تو یہ کو بلا بدل کی اقدے کتابت کر لیا اور آخے کتابت تو بغیر بدل کے جیسے بے بغیر سمن کے نہیں ہو سکتی عقدِ کتابت بھی بغیر بدل کے مزید. نہیں ہو سکتا یا کسی غلام کو بد... کے ساتھ عقدِ کتابت کیا آ... آ... آ... آقا نے اور بدلِ کتابت نے کہا بھائی اپنی قیمت لے آنا کیا کرنا بدلِ بدل کتابت کس چیز کو مقرر کیا اسی غلام کی قیمت کو یاد رکھیے یہ عقدِ کتابت فاسد ہوا یہ کتابت کیا ہوا بھائی کیوں فاسد ہوا کہتے ہیں وجہ یہ کہ اس پلان کی قیمت مشہول ہے کوئی متعین قیمت ہے قیمت لگانے والوں کے پاس لے جاؤ ایک کہے گا اس کی قیمت سو درہم ہے دوسرا کہے گا نہیں ایک سو دس ہے تیسرا کہے گا نہیں بھائی نہیں یہ تو نوے درہم کا ہونا چاہیے تو قیمتیں کیا ہوئی دیکھو مختلف ہو گئی سمجھ میں آیا بھائی تو مقدار بھی اس کی پتہ نہیں ہے نیز جنس کا بھی پتہ نہیں ہے پتہ نہیں درہم مقرر ہے یا دراہ در دینار مقرر ہے بھائی تو جہالت تھوڑی بہت جہالت ہوتی تو ٹھیک تھا مسئلہ چل جاتا لیکن یہاں تو جہالت فاحش ہے بہت زیادہ جہالت آ گئی نہ مقدار کا پتہ کتنے درہم ہیں یہ کتنے دینار ہیں نہ ہی یہ طے ہے کہ دینار ہیں یا درہم ہیں نہ ہی یہ پتہ ہے کہ کس, کس قسم کے دین دینار یا درہم ہیں اعلی ہیں یا نہایت اعلیٰ ہیں یا چھوٹے درہم ہیں کس قسم کے کوئی بھی چیز طے نہیں ہوئی جہالت بہت زیادہ آ گئی لہٰذا یہ آپ کی کتابت کیا ہو گیا فاسد ہو گیا تو کہتے ہیں وہ ایزا کا طبل مسلم و ہو جب مقاصب بنایا کسی مسلمان نے اپنے غلام کو الا قمر خمر پر اوقین یعنی شراب پر اوقین یقین زیر پر او الا قیمتی نفسی یا اس غلام کی اپنی قیمت پر پھل کتاب تو فاسد کتابت کیا ہے فاصد ہے فاصد ہے آخر کتابت فاصل ہوا اب صورت یہ ہے بھائی ایک شخص نے کیا کیا تھا اپنے غلام کے ساتھ بدلے کتابت کی کیا ٹھہرایا ایک مسلمان نے یا کو یاد رکھیے یہ عقدے کتابت فاسد ہوا لیکن اگر وہ شخص لے آئے گا شراب یا خنزیر لے آیا وہ غلام اور اس نے مالک کے حوالے کر دیے تو فورن آزاد ہو جائے گا کیونکہ شرک اس نے پوری کر دی گویا آخا نے یہ شرط لگائی تھی تو, اور جب شرط پائی جائے تو مشروط بھی پایا جاتا ہے آخا نے گویا شرط لگائی کیا شرط لگائی تھی اتنی شراب لے آؤ یا اتنے خنزیر لے او تو, تو آزاد ہے اس نے شرط پوری کر دی اور جب شرط پوری ہو جائے تو مشروط بھی پایا جاتا ہے تو لہٰذا غلام بھی کیا ہو جائے گا جیسے کوئی اپنی بیوی سے کہتا ہے اگر تو فلاں گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے وہ اس گھر میں چلی گئی شرط پائی گئی مشروط بھی پایا جائے گا اور اسے فوراً کیا ہو جائے گی طلاق ہو جائے گی تو یہاں بھی شرط پائی گئی تو مشروط بھی پایا جائے گا اور وہ غلام کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا لیکن اب اس غلام پر واجب ہے کہ جائے گا اور اپنی قیمت جو ہے کما کر لا کر مالک کے حوالے کرے آزاد ہو گیا لیکن اب اس پر دین ہے کہ مالک کو ادائیگی کرے گا اور کتنی ادائیگی کرے گا اپنی قیمت کی بھائی کس کی ادائیگی کرے گا بھائی <متحدث> یہ کیا وجہ ہے اپنی قیمت کی ادائیگی کیوں کرے گا کہتے ہیں بھائی دیکھو اس نے شراب یا کنزیر دے دیے شرط پائی گئی اور شرط پائی جائے تو مشہور بھی پایا جاتا ہے یہ کیا ہو گیا لیکن خمر یا خمرزیر تو بدلے کتابت نہیں ہم پہلے بتا چکے ہیں یہ بدل کتابت نہیں بن سکتے کیونکہ بدل کتابت کا مال ہونا ضروری ہے اور یہ تو ہماری شریعت کے اندر مال ہی شمار نہیں ہے پھر کیا کیا جائے کہتے ہیں بھائی بیٹ فاسد والا حکم دیکھو وہاں کیا حکم تھا بیٹ فاسد نے کیا تھا دو آدمی اگر آپس میں کیا کر لیں بیڈ فاسد کر لیتے تھے تو پھر بھائی میں نے آپ کو ایک کتاب دے دی فروخت کر دی آپ کے ہاتھ لیکن شرط لگا دی کہ ہر مہینے کے اندر دس دن مجھے پڑھنے کے لیے دیا کرو گے یہ کتاب یا میں نے آپ کو گاڑی بھیج دی فرسٹ گاڑی میں نے آپ کو فروخت کی لیکن میں نے شرط لگا دی ہر مہینے ایک ہفتہ میں استعمال کیا کروں گا بھائی تو یہ تو شرط فاسد ہے مانا نا سمجھ میں آیا مختصر آفت کے خلاف یافت کا تو تقاضہ ہی ہے گاڑی کو اس کے حوالے کر دو بھائی یہ شرط کا کیا مانا تمہارے حوالے کیوں کرے گا وہ مالک بن چکا ہے تو یہ شرط فاسد لگائی اور جب شرط فاسد لگائی تو یہ بیگ بھی کون سی ہو گئی بے فاسد ہو گئی اور بے فاسد میں آپ نے پڑھا تھا بھائی کہ اس بیگ کو توڑنا ضروری ہے کیونکہ فساد آ گیا اس کے اندر خرابی آ گئی اس بیگ کو توڑو نبیا واپس کرو سمن جو پیسے ادا کیا وہ اسے واپس لے لو لیکن اگر کسی وجہ سے مبیا واپس نہ ہو سکے مبیا تو واپس کرنا ضروری تھا بیگ کو توڑنا ضروری تھا لیکن اگر کسی وجہ سے کیا ہو مبیا واپس نہ ہو سکے تو پھر کیا کرتے تھے مثلاً وہ گاڑی آپ کے پاس تباہ ہو گئی بھائی آپ پر ضروری تھا وہ گاڑی مجھے واپس کرتے دیں اس بیگ کو ختم کر دیں کیونکہ آپس فاسد ہوا ہے بے فاسد ہوئی ہے لیکن آپ کے پاس وہ گاڑی کے ایکسیڈینٹ ہوئے جل گئی کچھ ہو گیا گاڑی تباہ ہو گئی آپ جب مبیات طلب ہو گیا اب واپسی ہو سکتی ہے واپسی نہیں تو اب آپ پر ادائیگی ضروری ہوئی اور کیا دیں گے سمن نہیں دیں گے بلکہ کیا دیں گے قیمت دینا پڑے گی کیونکہ آپ فاسد میں قیمت آیا کرتی ہے سمن نہیں تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے ہمارا یہاں عقد کتابت کون سا ہوا فاسد ہوا تو آخ کتابت فاسد ہوا لیکن اس نے شرط پوری کر دی شرط کیا پوری کی شراب لے آیا شراب لے کر آیا یہ کیا ہو گیا آزاد ہو گیا بھئی بھائی کتابت کون سا ہوا تھا فاسز اور آخد کتابت جو فاسد ہے اس کو کیا کرنا ضروری توڑنا ضروری ہے کہ مبیا جیسے بیٹھ کے اندر مبیا واپس کرنا ضروری تھا اس غلام پر بھی ضروری تھا کہ اپنی رقبہ کو واپس کرے اپنی ذات کو کیا کرے واپس کرے لیکن یہاں واپسی ممکن نہ رہی کیونکہ آزاد ہو گیا اور ایک دفعہ آزاد کوئی ہو جائے تو دوبارہ اسے مملوک آزادی کو ختم نہیں کیا جا سکتا صورت سمجھ میں آ گئی تو آزادی کو ختم نہیں کیا جا سکتا تو جیسے بے, بے فاصد کے اندر مب کی واپسی جب ممکن نہ رہے تو وہاں کیا آیا کرتی ہے قیمت آتی ہے تو یہاں بھی جب اس غلام کی رقبہ کی واپسی ممکن نہ رہی آزادی کی وجہ سے تو یہاں بھی اس پر کیا آ جائے گی کہ قیمت, قیمت اسے دینا پڑے گی اس کا بدل،, بدل کے طور پر سورج سمجھ میں سب کو بھائی تو یہ مانا ہے بھائی فیمل رول خنزیر آتاقا اگر غلام نے ادا کر دیا اس مکاتب نے جس کے ساتھ کتابت فاصدہ ہوئی تھی اس نے ادا کر دیا الخم رول خن خمر اور خنزیر کو آتاقا تو وہ آزاد ہو جائے گا و اللہ دما ہو صاف یہ قیمت ہی اور اس پر لازم ہوگا کہ وہ کوشش کرے اپنی قیمت کے اندر سائڈ کرے گا اس کے اندر سمجھ میں آیا بھائی اپنے قیمت لا کر دے گا اس لیے کیونکہ اس پر ضروری تھا کہ رقبہ فاسد، رقبہ کو واپس لوٹائے کیونکہ عقد فاسد ہوا تھا لیکن اب آزادی کی وجہ سے رقبہ کا لوٹانا ممکن نہ رہا تو اب اس پر قیمت آئے گی جیسے بے فاسد میں مبیہ تلف ہونے پر قیمت آیا کرتی ہے لائن ویوزاد یہ الگ مسئلہ بیان کر رہے ہیں بھائی الگ مسئلہ کتابت کتابت خنزیر اس سے تعلق نہیں ہے اس کا ویسے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں مسئلہ یہ یاد رکھیے جب بھی عقد کتابت فاسد ہو جائے اس میں کوئی فساد آ جائے کوئی خرابی آ جائے تو اس صورت کے اندر یاد رکھیے قیمت آئے گی اس وقت کی کیا آئے گی ابھی مسئلہ پڑا یعنی خمر اور میں جیسے جب بھی آخری کتابت فاصد ہو جائے اس میں کیا آیا کرے گی قیمت آئے گی لیکن قیمت جب اسی مقررہ بدل کی جنس میں سے ہو تو اس سے کم نہیں اس سے زیادہ ہو تو زیادہ تو دی جائے گی اس سے کم ہو تو کمی نہیں کی جائے گی سورج سمجھ میں آ رہی ہے وہ جو مقر مثلاً سورت دیکھو دیکھو میرے ایک غلام تھا میں نے اسے کہا بھائی اگر تم ایک ہزار درہم ادا کر دو گے تو تم آزاد ہو آخر کتابت ہو گیا اس بات پر اور لیکن ساتھ ہی میں نے شرط لگا دی کہ ایک ہزار درہم ادا کرو گے تو تم کیا ہو آزاد ہو لیکن شرط یہ ہے کہ ساری عمر میری خدمت کرتے رہو گے بھئی اب اشرت فاسد میں نے لگا دی کیا کیا, کیا, کیا, کیا شرط فاسد لگا دی مولانا یہ کیسا عقدے کی تابت ہے کہ آزاد آزاد درہم ادا کرے گا تو آزاد ہو جائے گا لیکن آزاد بھی کس طرح کا ہے ساری عمر اس آقا کی کیا کرتا رہے گا خدمت کرتا رہے گا تو یہ شرط تو اس نے لگائی ہے عقد کے مقتضا کے مطابق ہے یا مقتض آقت کے خلاف ہے مقتض عقد تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس آدمی کو پھر آزاد ہونا چاہیے جو مرضی کرتا پھر اس کی خدمت کرنا ضروری نہیں م. تو یہ مختص عقد کے خلاف شرط لگائی تو عقد کیا ہو گیا فاسد اور جب عقد فاسد ہو تو اس میں کیا آیا کرتی ہے قیمت آتی ہے تو غلام لہذا اب افسائی کرے گا اور کیا لا کر دے گا قیمت لا کر دے گا کیا لا کر دے گا لیکن وہ قیمت اس مقررہ سے کم نہ ہو مثلا فرض کرو غلام کی قیمت آٹھ سو درہم ہے اور میں نے تو کتنے میں نے کتنے طے کیے تھے ایک ہزار تو اگر قیمت کم ہے تو کم ہی نہیں کی جائے گی اس مقررہ سے ہزار پورے ہی دینا پڑیں گے لیکن اگر قیمت زیادہ ہے پھر زیادہ دے گا مثلا قیمت اس کی پندرہ سو درہم ہے اور میں نے پیسے کتنے طے کیے تھے مقرر مقررہ پیسے تھے ہزار تو اب زیادتی کی جائے گی اور کسے کتنے ادا کرنا پڑیں گے پندرہ سو پورے ادا کرنا پڑیں گے معلوم ہوا خلاصہ بحث یہ کہ آخر کتابیں جب فاسد ہو جائے اس میں قیمت آیا کرتی ہے لیکن وہ قیمت اگر مقررہ بدل سے کم ہو تو کمی نہیں کریں گے پورا مقررہ ہی دینا پڑے گا لیکن اگر قیمت اس مقررہ بدل سے زیادہ ہو تو پھر زیادہ زیادہ ادائیگی کرنا پڑے گی صورت سمجھ میں آگے یہ مانا ہے لا ينقص من المسمى کم نہیں ہوگی قیمت اس مقررہ بدل سے وہ ازاد والے ہی اور اس پر بڑھائی جائے گی یعنی زیادہ تو کی جائے گی لیکن کم نہیں کی جائے گی وہ ان کا تباہ وعلیٰ حیوان ان غیر موصفین فل کتابت اور اگر مکاتب بنایا اس غلام کو اعلیٰ حیوان ان ایسے حیوان پر غیر موصفین جس کی صفت نہیں بیان کی بھائی ایک آدمی نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا مثلا کہ جو بھائی اگر تم ایک اونٹ لے آئے تو تم آزاد ہو کیا ہو اب بھائی اس نے جانور کو ذکر کر دیا لیکن صفت سے کرنے کی بھائی اونٹ تو اعلیٰ بھی ہوتا ہے ادنا بھی ہوتا ہے متوسط بھی ہوتا ہے کس قسم کا اونٹ کہتے ہیں بھائی صفت بیان نہ کی ہو تو جہالت تو آ گئی بدل کے اندر لیکن یہ اتنی جہالت نہیں ہے تو, آ آ تو تھوڑی جہالت ہے تو کام چل جائے گا کتابت صحیح ہے اور پھر بھائی کون سا اونٹ دے گا کہتے ہیں متوسط درجے کا اونٹ دے دے گا بھائی یا اس کی قیمت دے دے گا کیونکہ جنس تو معلوم ہے ہاں اگر جنس کا ہی پتہ نہ ہو یہ جہالت کثیرہ ہے مالانات پھر آپ سے کتابت کیا ہو جائے گا جائز نہیں تو کہتے ہیں وہ ان کا تباہ حیاوان ان غیر موصوف ان فل کتاب اتائز اگر اس اپنے غلام کو مخاطب کیا ایسے حیوان پر جو موصوف نہیں ہے یعنی اس کی صفت بیان نہیں کی کہ اعلیٰ یا متوسط ہو فل, کتاب, جائز تو کتابت کیا ہے؟ اور متوسط درجے کا جانور دے دے یا اس کی قیمت دے گا وہ ان کا تبہ اعلیٰ جن سہ لم یوز سورت ہی ایک آدمی نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا اور کہا ایک کپڑا لے آؤ ایک تھان لے آؤ تو تم آزاد ہو کپڑے کا اب بھائی جنسی نہیں بیان کی لہذا یہ جائز نہیں کیونکہ کپڑے میں تو کئی جنسیں کئی قسمیں ہیں پھر ہر قسم کے اندر اعلیٰ ادنا متوسط آتا ہے تو جہ کثیرہ آئی اب آزاد نہیں ہوگا آخر کتابت یہ جائز ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ ان کا تباہ اعلیٰ سوبن اور اگر اس کو مکاتب بنایا ایسے کپڑے پر لم یوسمی جنس مقرر نہیں کیا اس کی جنس کو یا ذکر نہیں کیا اس کی جنس کو لم تو یہ جائز نہیں ہے وہ ان ادا لم یا اور اگر وہ ادا کر دے تو آزاد نہیں ہوگا وہ لام کہیں سے کپڑا ایک لے آیا اور اس نے ادائیگی بھی کر دی کہتے ہیں پھر بھی آزاد نہیں ہوگا اس لیے کہ آخر کتابت جائز ہی نہیں جائز ہی نہیں ہے یہ ایک آدمی کے دو غلام تھے اس نے دونوں کو ایک ہی آقد کتابت کے ساتھ مکاتب بنا دیا کہ تم دونوں اگر ایک ہزار درہم ادا کر دیتے ہو ایک سال کے اندر تو تم دونوں کیا ہو آزاد ہو تو کہتے ہیں بھائی دونوں بھائی جب ادا کر دیں گے آزاد درہم ہم ادا کر دیں گے تو دونوں آزاد ہو جائیں گے اور اگر ادا نہ کر سکے تو دونوں کیا بن جائیں گے तो جب یہ نہیں ہو سکتا ایک پانچ سو لے آئے کہ آپ نے ہزار کا کہا تھا میرے پہ بھی پانچ سو آتے ہیں دوسرے پہ بھی کیا آتے ہیں پانچ نہیں بھائی تمہارے ساتھ کوئی الگ آخری کتابت نہیں ہوا آپ کتابت ایک ہی ہوا ہے پورے ہزار لے آؤ تو تم دونوں کیا ہو آزاد ہو تو جب پورے ادا کریں گے تو دونوں آزاد ہوں گے پورے ادا نہیں کرتے تو دونوں پھر دوبارہ کیا بنا لیے جائیں گے غلام بنا لیے جائیں گے یا دونوں عاجز آ تو بھی غلام بنیں گے تو کہتے ہیں وہ ان کا تباہ اب دئی کتاب اگر مکاتب بنایا اب دئی اصل میں تھا اب دئی نون اضافت کی وجہ سے کیا ہوا گر گیا اگر مکاطب بنایا اپنے دو غلاموں کو کتابتا کتابت ایک ہی کتابت کے ساتھ یہ ضروری ہے مالانا اگر الگ الگ بنایا پھر تو دو دونوں کا الگ حکم ایک ہی کتابت کے ساتھ درہم ان ایک ہزار درہم کے بدلے میں ان اگر ان دونوں نے ادا کر دیے تو دونوں کیا ہو جائیں گے آزاد ہو جائیں گے انزا اور اگر دونوں عاجز آ گئے رد دا تو دونوں واپس لوٹائے جائیں گے رقی رقیت کی طرف غلامی کی طرف سورت سمجھ میں مسئلہ یہ بھائی ایک آقا نے اپنے دو غلاموں کو مقاصب بنایا ایک کتابت کیا لیکن لیکن شرط یہ ٹھہرائی کہ دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا ضامین ہے دونوں نے کہا ہم ادائیگی کریں گے دونوں کو لیکن ایک دوسرے کے زامین بھی ہیں اگر اس نے ادائیگی نہ کی تو میں کروں گا دوسرے نے کہا اگر اس نے ادائیگی نہ کی تو میں ادائیگی کروں گا تو ایک دوسرے کے زامین بھی بن گئے تو دو گلام ہیں ان دونوں کو کیا کیا ہے مکاتب بنایا ہے اکٹھا اور دونوں ایک دوسرے کے کیا بن گئے زمین بھی بن گئے تو کہتے ہیں یہ کتابت جائز ہے اور جو بھی ان دونوں میں سے مال ادا کر دے گا دونوں کیا ہو جائیں گے بھائی جو بھی ادائیگی کر دے ہزار درہم مالک کو دینے ہیں بس ایک ہی ہفتے کتابت ہوا ہے یہ نہیں کہ ایک پانچ سو لا کر دے گا بلکہ جیسے بھی ادائیگی ہو جائے ادائیگی پائی جائے گی تو دونوں کیا ہو جائیں گے جو بھی ادائیگی کر دے لیکن جس نے بھی ادائیگی کر دی وہ اپنی طرف سے صرف ادائیگی کر رہا ہے یا دوسرے کی طرف سے بھی کر رہا ہے دوسرے کی طرف سے دوسرے لہذا پر میں نے تمہاری طرف سے ضمانت دی تھی اور پھر میں نے ادائیگی بھی کر دی اب تم کیا کرو اپنا حصہ مجھے دو تو اس سے نصف وصول کر لے گا پانچ سو یعنی دوسرے سے کیا کر لے گا وصول کر لے گا یہ مانا ہے وہ وَإن اور اگر ان دونوں کو مکاطب بنایا ایک دونوں میں سے ہر ایک ضامین ہے دوسرے کی جانب سے جا ذاتی کتابوں یہ کتابت جائز ہے وہ ائی خا اور ان دونوں میں سے جس نے بھی ادا کر دیا وہ مال ہاتھ اقا دونوں کیا ہو جائیں گے آزاد ہو جائیں گے وہ جو اعلیٰ شریک ہی بینس فیم ادا اور پھر وہ رجوع کرے گا اپنے شریک پر وہ ادائیگی کرنے والا جو معتق ہے وہ کیا کرے گا رجوع کرے گا اپنے شریک پر بنسفا اس کے نصف کے بدلے جو اس نے ادا اس کے نصف کے ساتھ رجوع کرے گا جو اس نے ادا کیا ہے وَإِذَا آتَقَلْ وَإِذَا آتَقَلْ عَتَقَ سورت یہ بھائی ایک شخص نے اپنے غلام کو مکاتب بنا دیا پھر مکاتب بنایا ہے اس کے کچھ عرصے کے بعد اسے آزاد بھی کر دیا تو اب کیا آزاد ہو جائے گا یہ جو مکاطب ہو چکا ہے کہتے ہیں ہاں بھائی جب آقا آزاد کرے گا کیونکہ آقا کے قبضہ ختم ہوا ہے ملک تو ابھی بھی آقا کی ہے اس کا مملوک ہے تو آقا جب چاہے اس کو کیا کر سکتا ہے آزاد اور آزاد ہو جائے گا اور اس پر جو بدلے کتابت کا دین ابھی بھی باقی تھا وہ اس سے کیا ہو جائے گا ختم کیونکہ وہ بدلے کتاب اچھی اس لیے تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد کروا لے اب وہ آزادی تو اسے حاصل ہوگی لہذا وہ دین اس پر سے کیا ہو جائے گا آقا نے خود اسے ویسے ہی آزاد کر دیا ہے بھائی تو یہ مانا تو آکاتبہ اور جب آزاد کر دیا اپنے مکاتب کو آتا بھی تو غلام آزاد ہو جائے گا اپنے آقا کے آزاد کرنے کی وجہ سے وسا قطع ہو مالک اور اس سے وہ مال کتابت بھی ساقد ہو جائے گا وہی را ماتا مول صورت یہ بھائی آقا کا انتقال ہو گیا مکاتب بنایا ایک غلام کو راکا کا انتقال ہو گیا تو کیا عقد کتابت ختم ہو جائے گا کہتے ہیں نہیں عقد کتابت ختم نہیں ہوگا بلکہ غلام سے مکاتب سے کہا جائے گا اب قسطیں کس کو ادا کرو وارثوں کو ادا کرو جو جب ان کو ادا کرے گا تو آزاد ہو جائے گا وہ ازامات الماء المکاتبی وحدا کا وحیدا ماتا مول المکاتی اور جب مر جائے مکاتب کا تو, تو کتابت فسخ نہیں ہوتی وقیل له کہا جائے گا وکیل اور مولا اعلی نجوم ہی کہ مال ادا کرو آقا کے ورثا کو اعلی نجوم ہی اس کی قسطوں پر ان یعنی قسطوں کے مطابق کیا کرتے رہو ورثا کو مال ادا کرتے رہو فَإِنْ أَحَدُ لَمْ يَنفُزْ عِدْقُهُ وَإِنْ جميعًا عَتَقَ یاد رکھیے ایک شخص نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا تھا پھر مالک کا انتقال ہو گیا اب غلام جو ہے کیا آخر کتاب ختم ہوا یا وارثوں کو قسطیں ادا کرے گا وراثہ کو قسطیں ادا کرے گا ان میں سے جن کو وہ قسطیں ادا کر رہا ہے ان میں سے کچھ نے اس کو معاف کر دیا آزاد کر دیا کیا کیا کہ جاؤ بھائی ہماری طرف سے تم آزاد ہو کہتے ہیں آزاد نہیں ہوگا لیکن اگر سارے آزاد کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا صورت سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں بھائی فن آتا قو احد الوراثتی اگر وہ آزاد کر دیے اسے وارثوں میں سے کسی ایک نے لمبی ان تو اس کی آزادی نافذ نہیں ہوگی وہ ان آتا اور اگر ان سب نے اسے آزاد کیا آتا تو غلام کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا وسا قطع انہ مال الخط اور اسے سے مالے کتابت کی کیا ہو جائے گا ساقص ہو جائے گا مسئلہ سمجھ میں آ بھائی ازا کا مسئلہ یہ بھائی ایک شخص کی ایک باندی ہے اس باندی سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور اس شخص نے اقرار کر لیا یہ میرا بچہ ہے یہ باندی اس کی کیا بن گئی ولد اب اس امدنی اس شخص کے مرنے کے بعد آزاد ہونا ہے اس ولد کو یہ شخص مکاتبہ بھی بنا دیتا ہے آخد کتابت بھی کر لیتا ہے تو کیا آخد کتابت کر سکتا ہے کہتے ہیں ہاں بھائی عقد کتابت کر سکتا ہے اور پھر یہ مکاتبہ بھی ہوگی اور ام ولد بھی اس کی ہوگی ولد ہونے کے اعتبار سے اس شخص کے مرنے کے بعد آزاد ہوگی اور مکاتبہ ہونے کے اعتبار سے زندگی میں بھی آزاد ہو سکتی ہے اگر مال کی ادائیگی کر دے سورج سمجھ میں آگئی گئی بھائی تو کہتے ہیں قاتب امّا ہی اور جب مکاتبہ بنایا آقا نے اپنی ولد کو تو یہ کیا ہے جائز ہے فَإن مات الما مولاسا قطع اچھا بھائی یہ اب مقاتبہ بھی ہے ولد بھی ہے اسی دوران آقا کا انتقال ہو گیا کہتے ہیں بھائی آقا کا انتقال ہوتے ہی یہ ولد ہونے کی حیثیت سے آزاد ہو گئی لہذا اب اس پر جو بدلے کتابت کے اعتبار سے مال باقی تھا وہ سارا مال کیا ہو جائے گا ہو جائے گا بھائی کہتے ہیں فَإن سقط عنها پس اگر آقا مر گیا تو اس باندھی سے ساخت ہو جائے گا مال کتابت کیونکہ وہ آزاد ہو گئی ہے ام ہونے کی وجہ سے وہ انت مکاتی ان شاعت موز کتابتی ان شاعت و فارت امد اللہ ایک شخص نے اپنی باندی کو مکاتبہ بنا دیا بھائی کیا, کیا اس نے اپنی باندھی کو مکاتبہ بنا دیا اور جب مکاتبہ بنا دیا تو اب آپ جانتے ہیں آقا کے لیے اس کے ساتھ صحبت کرنا جائز نہیں لیکن آقا نے اس کے ساتھ صحبت کر لی اور اسے ایک بچہ پیدا ہوا اور اسے ایک بچہ آقا کا پیدا ہوا آقا نے اس کا اقرار کر لیا بھائی تو آپ یاد رکھیے اس باندی کو اختیار ہے چاہے تو اپنے آقدے کتابت پر چلتی رہے اور مال ادا کر کے اپنے آپ کو آقا سے کیا کروا لے آزاد کروا لے کیا کروا لے آزاد کروا لے اور یاد رکھیے چونکہ مکاتبہ کے ساتھ سہبت جائز نہیں تھی لیکن آقا نے کر لی ہے اب یہاں حد نہیں آئے گی کیونکہ بہرحال آقا کی مملوکہ تو وہ ہے تو آکا کہتے ہیں میں تو سمجھا تھا میرے لیے اس کے ساتھ کرنا جائز ہے تو یہ وسیبی شبہ ہوئی اور وسیبی شبہ کے اندر کیا آیا کرتا ہے اوقر آتا ہے تو یہاں بھی اوکر آئے گا اور آقا کو کس کو دینا پڑے گا اوقر اس باندی کو دینا پڑے گا بھائی اوکر بھائی سمجھ میں آیا بھائی اوکر دینا پڑے گا تو آپ اس باندی کو اختیار ہے چاہے تو اس عقد کتابت پر چلتی رہے اور مال ادا کر کے اپنے آپ کو آقا سے زندگی ہی میں آزاد کروا لے اور اگر یہ عقد کتابت پر چلتی رہی تو اس صورت میں یہ آقا سے کر بھی لے سکتی ہے کہ اوکر حوالے کرو سمجھ میں آیا اور چاہے تو اپنے آپ کو عاجز قرار دے دے اور جب عاجز قرار دے دے گی آخری کتابت ختم ہو جائے گا اور جب آخر کتابت ختم ہو جائے گا تو آقا کی کیا بن جائے گی امین ولد بن جائے گی بھائی تو کہتے ہیں ان وقاتب تو مین اگر جنم دیا اس آقا کی مکاتبہ نے اپنے آقا سے فہی ابل خیار تو اس مکاتبہ کوئی اختیار ہے انشاعت مزہ علل ہی چاہے تو وہ اگرے کتابت پر چلتی رہے اور میں نے بتایا اس صورت میں پھر آقا سے کیا لے سکتی ہے آمد. وہ کر لے سکتی ہے وہ ان عجزت اججت اور چاہے تو اپنے آپ کو عاجز قرار دے دے وصارت سارت ولد ولاد اور آقا کی کیا ہو جائے ام ولد ہو جائے چلو بس کریں بس بھائی حالمرام اللہ عالم بھی حقیقت الکلام